ومداد اللہ و لا لا ولا محمد ونف ونف یا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 حمد تعلیٰ ابراہیم اللّہ مبارک محمد وعلى آل محمد کم آبا رکھ تعلّہ ابراہیم ولا علیہ ابراہیم کا ہم مجید عزت محاب علماء و مشاک کرام عزیز طلباء بھائیوں دوستوں ساتھیو کل کی مجلس میں ہم نے جو کچھ عرض کیا تھا اللہ رب العزت کی توفیق سے وہ عدالت سے متعلقہ جو ضروری مباحث ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ عدالت کسی راوی کی ثابت کس طرح ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر عدالت کس طرح ناقابل اعتبار قرار پاتی ہے وہ کون سے الفاظ ہیں جن کی وجہ سے عدالت سے راوی گر جاتا ہے اور وہ کون سے طریقے ضابطے قاعدے اصول ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راوی عادل ہے روایت میں جس چیز کا اہتمام ہوتا ہے وہ سب سے پہلی بات یہی راوی کا عادل ہونا ہے اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ وہ راوی ضابط ہو قامل الضبط ہو یعنی حدیث صحیح کی جو تعریف عموماً علماء نے کی ہے اصول کی کتابوں میں وہ یہی ہے کہ حدیث اس کے علاوی روایت کرنے والے عادل ہوں دام و ضبط ہوں سند متصل ہو اور وہ شاذ اور معلل نہ ہو ہم اسی صحیح حدیث کی تعریف کے تناظر میں عدالت کے سے متعلقہ جو ضروری باتیں ہیں وہ پہلے کر چکے آج مسئلہ ہے ضبط کے بارے میں کامل الضبط کے بارے میں ضبط کی دو پوزیشنیں ہیں یا ضرور سمجھنا چاہیے کہ ضبط کی دو نوعیتیں ہیں ایک ہے ضبط القتاب اور ایک ہے ضبط الصدر ایک ہے ضبط کتاب اور ایک ہے ضبط الصدر ضبط القتاب کے معنی یہ ہیں کہ جب سے وہ روایت انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے اور اس کتاب سے اپنے شیخ کا سما کیا ہے اس وقت سے لے کے روایت کے ادا کرنے تک وہ کتاب ان کے پاس محفوظ ہو ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ ایسے واقع ہوئے ہیں جو مشاہد کی کتاب کو لے کے اپنی تدسیس ان کتابوں میں شامل کر دیتے ہیں اور جو وفلت شعار ہوتے ہیں پھر وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ فی الواقعہ میری ہی کتاب یا میری ہی کتاب کی یہ روایت ہے یا اس میں کچھ گڑبڑ کی گئی ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو صاحب کتاب سے روایت کرے وہ اس کتاب کا صحیح طور پر محافظ بھی ہو چور ہر قسم کے ہیں چور ہر قسم کے ہیں صارق ہر قسم کے ہوتے ہیں روایت میں بھی یہ چل سلسلہ چلتا ہے اور جال سازی روایت کے باب میں بھی ہوتی ہے کہ جال سازی کرنے والے کچھ اور ہاتھ یا خط سے ملتا جلتا خط اس روایت میں اوپر نیچے شامل کر دیتے ہیں یا روایت کی درستگی میں جو حواشی پر جو قواعد ہوتے ہیں اس کے مطابق الفاظ آپ کا اضافہ کر دیتے ہیں اور جو رابع غافل ہوتا ہے اس کو صحیح ضبط نہیں ہوتا کتاب محفوظ نہیں ہوتی وہ اپنی ہی کتاب کا حصہ سمجھ کے اس کو روایت کر دیتا ہے اس لیے ضبط کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ روایت کتاب سے کرے تو اس کتاب کا وہ ساری عمر نگران بھی ہو محفوظ بھی ہو اس کے پاس یہ نہ ہو کہ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی اور چور قسم کے لوگوں نے اس میں گڑبڑ کر دی گئی ہو ایسی صورت نہ ہو تو ضبط کتاب کی پوزیشن یہ ہے دوسری صورت ہے ضبط صدر کی ضبط صدر کا مطلب یہ ہے کہ روایت کو یاد کیا ہے ضبط کیا ہے حفظ کیا ہے تو جب سے حفظ کیا ہے اور جب وہ اس روایت کو بیان کرنا چاہے عمر کے کسی حصے میں تو بلا تعمل تھوڑی سی توجہ کے تعجا روایت کے الفاظ اس کو مستحضر ہو جائیں اس روایت کے الفاظ اس کے لیے مستحضر ہوں اور وہ الفاظ ادا کرنے میں روایت کے بیان کرنے میں اس کو کسی قسم کی صعبت حاصل نہ ہو بلا تعامل جس طرح قرآن مجید کا حافظ ہوتا ہے پختہ قرآن مجید کا حافظ بالکل اسی طرح حدیث کا بھی جو حافظ ہوتا ہے اس کا مفہوم بھی ضبط کا یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے اس روایت کو آگے بیان کر دیتا ہے یہ ہے روا ضبط صدر آپ محدثین رحم اللہ کے تراجم پڑھیں تو ان میں یہ لفظ بھی آپ ان کے تراجم میں دیکھیں گے کہ احادیث تو ایسی ہیں ہمارے سامنے جیسے کہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں یعنی ہم ان الفاظ کو دیکھ رہے ہیں قان ال احادیث بین اے گویا کہ حدیث میری آنکھوں میں ہے یہ الفاظ بیان کرتے ہیں الفاظ کبار محدس رحمہ اللہ جس طرح امام اسحاق نے راہ و رحمۃ بعض راہیا بھی کہتے ہیں رہوہ بھی پڑھتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک مجلس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن کو ساٹھ ہزار عادیث ایسے ازبر ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ روایت دیکھ رہے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف فرماتے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استاد جی سے مخاطب ہو کے یہ بات فرمائی کہ استاد محترم کچھ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو دو لاکھ احادیث کو اپنی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں اندازہ کریں گویا کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ وہ انہیں دو لاکھ یا ست ساٹھ ستر ہزار احادیث ان کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ س... کس صفحے میں شروع ہوتی ہے صفحے کے کس حصے میں ہے کس سطر میں ہے آغاز کہاں ہوتا ہے اختتام کہاں ہوتا ہے حدیث کا یہ لفظ کس سطر میں ہے جس طرح کے قتا قرآن مجید کے حافظ ان کے سامنے وہ جس پہ قرآن مجید یاد کیا ہوتا ہے اس کے الفاظ اس کی فکر اور ذین اور آنکھوں میں ہوتے ہیں بالکل اسی طرح ضبط صدر کا مفہوم یہی ہے کہ جو محدین قرآن حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں ان کو یہ روایت حدیث اس طرح ازبر ہوتی ہے جس طرح قرآن مجید کے الفاظ ہوتے ہیں اور جو وہ جب چاہتے ہیں اس روایت کو بیان کر دیتے ہیں تو یہ ہے ضبط صدر ایسا ضبط اعلی درجے کا اعلیٰ پائے گا یقینا جو روایت ایسا رابی بیان کرے گا ایسا محدث بیان کرے گا اس کی روایت کیا درجہ صحت کو پالے گی اور وہ اس کی روایت صحیح ہے لیکن ضبط میں انسان ہے کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے اور کمی بیشی کے بھی مختلف اسباب بھی ہو سکتے ہیں ان میں ایک صورت یہ ہے کہ ہر آدمی کا ذبق ہر آدمی کا حفظ یکساں تو نہیں ہوتا ہم جیسے صعل حفظ کے کے شکار آدمی بھی ہوتے ہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ آج کل تو زیادہ عارضہ ہی شوئ حفظ کا ہے حفظ کا بہت کم ہے وہ से اس دنیا سے رخصت ہو گئیں جن کو دیکھا ہے اور جن کے حفظ پر ہم صحیح بات ناز کرتے تھے اور ان کے قصے کہانیاں ہم لوگوں کو سناتے ہوئے بھی لطف لیتے تھے یہ ہمیشہ سے بات چلی رہی ہے کہ ہم نے اپنے جب اساتذہ سے پڑھا ہے تو وہ اساتذہ کہتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا ہے وہ آج نظر نہیں آتے ہیں اب ہماری حقیقت بھی یہی ہے کہ جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا ہے وہ آج ہمیں نظر نہیں آتے یہ انحطاط مسلسل اسی طرح چلا آ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو صحیح بات یہ ہے کہ کہاں ہمارے حضرت بین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا حفظ و ضبط تھا کہاں حضرت صاحب حافظ محمد گون رحمۃ اللہ علیہ ان کا حفظ و ضبط تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کسی فن کے بارے میں بات کریں تو شاید سارا فن یہی آتا ہے کسی موضوع کو آپ چھیڑ لیں تو آپ کو بھرپور معلومات ایک ہی مدرس میں ہر چیز جو ہے نا آپ کے سامنے آ جائے گی ایسا حفظ ایسا ضبط اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا تھا تو خیر سوئے حفظ یہ بھی انسان کا ایک عارضہ ہے کمزوری حافظے کی کمزوری ہر آدمی کا حافظہ مضبوط تو نہیں ہوتا تو سوہ حفظ ایک تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ انسان کے ساتھ ملحق ہو یعنی یہ صوبہ حفظ کا عارضہ بعض یہ ہے کہ ابتدائی سے کمزور حافظہ ہے طالب علموں میں بھی یکساں نہیں نہ ہوتے بعض طالب علم ہوتے ہیں دو تین دفعہ سبق دورائیں یاد ہو جاتا ہے اور بعد پانچ دس بارہ بار کے دور آئے تب بھی یاد نہیں ہوتا یہ تو آج بھی یہی کیفیت موجود ہے تو جس کسی وقت سوئے حفظ کا یہ آرد اور حفظ ہوتا کیسے اس کی پہچان کس طرح ہے اس کی تعریف کیا ہے کہ جس کی خطا اور ثواب یعنی غلطی اور درستگی اس کے دونوں پہلو ہوں اور کوئی پہلو اس میں تاجے اور کسی کو ترجیح نہ دی جا سکے یعنی ایسا شک ایسا ریب ہے کہ جس کے بارے میں وہ یہ سمجھے کہ میرا موقف صحیح کیا ہے اسے یقین اور وسوق اور اعتماد نہ ہو یہ ہے سوئے حفظ آدمی اعتماد آدمی کو بات بھول جاتی ہے لیکن بھولنے کے مہان بات وہ یاد بھی آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہی بات صحیح ہے لیکن دوسرا اس قسم کا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ صحیح کیا صورت ہے تو ایسے رابی کو جس جو اپنے صحیح اور غلط باتوں پر امتیاد نہ رکھتا ہو اس پر سوئے حفظ کا اطلاع کیا جاتا ہے اور یہ سوئے حفظ ایک تو ہے ساری عمر رہتا ہے طالب علمی کے دور سے دیکھے اختتام تک اور ایک وقت وہ بھی ہوتا ہے سوئے حفظ جس کو تاری کہتے ہیں آرز ہوتا ہے وہ مستقل نہیں ہے بلکہ وہ کسی سبب سے یہ حفظ کی کمزوری ضبط کی کمزوری اس کو لاحق ہو گئی ہے حافظہ تھا لیکن کسی عارضے کی وجہ سے مثال کے طور پر بڑھاپا ہے اب جوانی کا حفظ اور ہے بڑھاپے کا حفظ اور ہے اسی طرح انسان کی بینائی آخروں پر میں ضائع ہو جاتی ہے اب بینائی کے ضائع ہونے میں جو صدمہ لاحق ہوتا ہے وہ صدمے سے دو چار ہونے کی وجہ سے یہ حفظ اور ضبط اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتاب عدیث کی موجود ہے اس کو اعتماد ہے وہ اپنی کتاب سے روایت بھی کرتا ہے اور حفظ سے بھی روایت کرتا ہے حفظ پہ بھی اس کو اعتماد ہے کتاب بھی ہے لیکن ایسا ہوا کہ چوروں نے کتاب چرا لی یا یہ کہ آگ لگنے کی وجہ سے یا دیمک کے آ جانے کی وجہ سے کتاب ضائع ہو گئی چور بھی چوری کر سکتا ہے اور دیمک بھی کتابوں کو چاڑ جاتی ہے امام مدینی رحمۃ اللہ علیہ جن کا بہت بڑا اثاثہ تھا ایک دفعہ سفر پر گئے اور اپنے خزانے میں وہ ساری کتابیں جمع کر کے رکھ گئے اور کچھ وقت وقف کے بعد یا وقت کے بعد یعنی کچھ عرصے کے بعد جب واپس پلٹے اور کمرہ کھولا اور کمرہ کھول کے اپنی کتابوں کی طرف جس وقت انہوں نے مراحد کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساری کتابوں کو دیمت چاٹ گئی ساری کتابیں برباد بات ہو گئی حالانکہ آپ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی امار دیکھیں امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کے جتنے اہم مباحث ہیں ان تمام مباحث پر امام علی بن مدینی کی کتابیں ہیں جس طرح علماء نے یہ کہا ہے نا کہ بعد میں آنے والے تمام کے تمام خطیب بغدادی کے برمون منت ہے اگر امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ کی وہ کتابیں باقی رہتی تو بالکل یہی لوگ کہا کرتے محدثین یہی کہتے کہ بعد میں آنے والے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے گئے ہیں وہ محتاج ہیں لیکن امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں جو ہے نا وہ ضائع ہو گئی کس کی وجہ سے دیوکی کی وجہ سے تو خیر کتابیں کسی وجہ سے کسی عارضے کی وجہ سے جب ضائع ہو جاتی ہیں تو انسان کو پھر جو ہے نا وہ صدمہ نائب ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صوح حفظ صو حفظ جو ہے وہ عارض بھی ہوتا ہے کسی سبب کی وجہ سے وہ حفظ میں اور ضبط میں کمی واقع ہو جاتی ہے اب جب ایسی صورت ہو یعنی کسی عارضے کی وجہ سے حافظے میں زبط ہو اور حافظے میں خلر واقع ہو جائے تو پھر محدسین کے نزدیک اس وقت سے لے کے بعد کے دور میں جو اس نے روایات بیان کی ہیں جن میں اس کو سوئے حفظ کا عارضہ لاحق اب ہوا ہے اس دور کی روایات قابل اعتماد نہیں رہتی الا یہ کہ دوسرا کوئی راوی ان کی روایت کا محیط ہو کوئی اور راوی ان کی روایت کا محیط ہو ہاں البتہ اگر اس کی وہ روایات ہیں وہ روایات ہیں جو اس نے اس عارضے سے پہلے بیان کی ہیں تو وہ روایات قابل قبول ہیں کیونکہ وہ روایات اس نے اس وقت بیان کی تھی جس وقت اس کو حفظ کا عارضہ نہیں ہوا تھا اب سوئے حفظ کے عارضے میں ایک اور پوزیشن ہے ایک پوزیشن ہے صرف روایت کا یاد نہ رکھنا ایک پوزیشن ہے روایت کا خلط ملت کر دینا ایک روایت کے دوسرے میں الفاظ ایک رابی کی بجائے دوسرے رابی کا تذکرہ تو یہ جب خلط ملط کی پوزیشن پیش آتی ہے تو اس کو پھر اختلاط کہتے ہیں حافظے میں کیا کہتے ہیں اختلاط ایک ہے حافظے کی کمزوری اور ایک ہے اختلاط حافظے میں خلط کا خلط ملط ہو جانا یعنی صحیح اور غیر صحیح باتوں کا آپس میں گڑ مڈ کر دینا اب جب یہ عارضہ پیش آتا ہے اختیارات کا تو ایسے وقت میں بھی راویوں کے بارے میں کتابیں مستقل موجود ہیں کہ کن کن راویوں کو یہ اختلاع کا آرزہ پیش آیا تھا کن کے راویوں کو اقتباط کا کا عارضہ لاحق ہوا تھا اس موضوع پر مستقل کتابیں موجود ہیں اور علامہ حلبی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ کی اقتباط بمار فتح مرومی مر ابل اختلاط علامہ برحان الدین حربی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب ہے اور اسی طرح آخری دور میں القواقب النیرات بڑی جامع کتاب ہے اس کے عواشی کے ساتھ دو حصوں میں ایک جلد میں بڑی مضبوط کتاب آئی ہے اور اب اس ایک اور شیخ محمد طلعت کی ہے کتاب موجم المختلطین کے حوالے سے تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اختلاط اور سوئے حفظ میں پھر ایک فرق ہے اور اختلاط کی پوزیشن سو حفظ سے بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک یہاں ایک بحث یہ بھی چلتی ہے کہ کیا صحیح بخاری میں ایسے راویوں سے روایت ہے جن کو اختلاط کا عارضہ پیش آ گیا تھا یہ ایک بحث ہے مناسب سمجھتا ہوں کہ یہی بات کر دی جائے کل کی بجائے کل جو موضوع صحیح بخاری کے بارے میں ہوگا ان شاء اللہ عزیز اس کی بجائے آج ہی یہ بات سامنے آ جائے راویوں کی ضمن میں حفظ اور ضمد کے تناظر میں کہ کیا صحیح بخاری میں ایسے راویوں سے روایت ہے جن سے جنہیں اختلاط کا عارضہ ہوا تھا اور وہ روایات بالخصوص جو انہوں نے اختلاط کے بعد بیان کی ہیں اس بارے میں اختلاف۔ علامہ ابن الصلیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جتنے رابع ہیں اس جن پر یہ الزام ہے ان کی وہ روایات ہیں جو انہوں نے اختلاط سے پہلے روایت کی جو انہوں نے اختلاط سے پہلے روایت کی ہیں ابن الصلیٰ رحمۃ اللہ علیہ بھی اور علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات کہتے ہیں بلکہ نقبت میں حافظ ابن حجر نے بھی یہی بات کہہ دی ہے لیکن امر واقعہ اس کے بالکل برعکس ہے جس طرح کہ خود حافظ بن حضرت احمد اللہ علیہ نے مقدمہ فتر باری میں حدیث ساری میں اس کی وضاحت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بعد راوی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جنوں کی روایات اس دور کی ہیں جس وقت ان سے ان پر اختلاط کا دور آ چکا تھا اختلاع کے زمانے میں بھی ان کی روایات موجود ہیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں ابن ابی عدی ہیں یا محمد بن عبداللہ اللہ انصاری ہیں یا رحب بن عبادہ ہیں تو ان کی روایات بخاری مسلم میں موجود ہیں لیکن اور وہ کب ہیں جب حارضہ اختلاط کا ہو چکا تھا احمد بن محمد بن عبداللہ انصاری روح بن عبادہ اور ابن ابی عدی لیکن حافظ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ یہ ان حضرات کی اس دور میں بیان کی ہوئی روایات کا انتخاب اور چناؤ کرتے ہیں انتخاب جس بولتے ہیں لفظ منتخب کرتے ہیں چناؤ کرتے ہیں چناؤ کا کیا مطلب کہ وہ روایات جس کے شواہد اور جس کے مطابعات موجود ہیں جس کے مطابعات اور شواہد موجود ہیں اس راوی جو مختلف ہو چکا ہے اس کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں لے آتے ہیں کیونکہ راوی مختلط ہو تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے لیکن جب مختلف را... راوی اختلاف شدہ راوی اس کا مؤید اور ہو اس کی مطابت کوئی اور ہو یا اس کا کوئی شاہد اور ہو یعنی کوئی اور راوی کسی اور سیابی سے وہ روایت موجود ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اس نے گڑبڑ نہیں ہوئی دوسرے سیابی بھی دوسرے راوی بھی اس کو بیان کرتے ہیں یعنی متحبت کی صورت میں بھی اور شواہد کی صورت میں بھی اس مختلف راوی کی روایت کی تائید ہو جاتی ہے اور وہ جو شبہ تھا کہ اس میں کہیں اس سے گڑبڑ نہ ہوئی ہو اس شبہ کا اضالہ ہو جاتا ہے تو حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اختلاط ہوا ہے صحیح بخاری اور مسلم کے راویوں سے اور اختلاط کے بعد بھی ان سے روایت ہے ایسے راوی موجود ہیں لیکن امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے ان کی روایات کا انتخاب کیا ہے کل بعد میں بحالہ دوں گا انشاءاللہ اللہ لیکن ایک بات یہ سب لیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے امام رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں. امام ترمزی کہ نہیں لی وہ صوبۂ حفظ کا ان کے ان کو عرضہ ہے سلوک تو ہے نا سلوک ہیں لیکن سعید حفظ ہیں کئی رابی ہیں جو صاحب وہم ہیں آم سے روایت لے لیتے ہیں لیکن محمد بن عبدالرحمن بن عبی لیلہ صاحب نے کبھی روایت نہیں لی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی کہ میں محمد بن عبدالرحمٰن بن ابھی لیلہ کی روایات جتنی ہیں ان میں اس کی صحیح اور ضعیف روایات کا امتیاز نہیں کر سکا اب دیکھیں یہ کتنی گہری بات ہے کہ میں محمد ابن ابی لیلہ ابن ابی لیلہ دو ہیں جب روایت آتا لہلا تو یہ فرق کرنا پڑے گا کہ یہ کون سا یعنی پوتا ہے یا باپ ہے یہ طبقے پر آ کے پتا چلے گا کہ یہ کس طبقے میں آ کے رابی آنے بن ابھی لہلا کہہ رہا ہے بات سمجھے نا ایسا ہوتا ہے اور کتابوں میں میں نے پڑھا ہے میں اسی لیے خبردار کر رہا ہوں بعض از نے کتابیں لکھی ہیں اور وہ عبد الرحمان کو محمد ہے, ہے بھی یا رحمان تو یہاں سوال تھا محمد بن عبد الرحمان اور وہ تابے ہی ہے لیکن پوتا وہ کمزور ہے اس کا حفاظت اس طرح نہیں ہے اللہ کی دین ہے باپ کو اللہ نے بڑا اعلیٰ مرتبہ دیا اور بیٹے کو وہ مقام اور وہ مرتبہ اللہ نے کہ امام شاہ نے فرمایا کہ میں ابن ابلا کی جو صحیح روایات یا اس کی ضعیف روایات سے ان کا امتیاز نہیں کر سکا کس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایسے روایت جن پر کلام ہے صوبے حفظ کا اس پر کیا ہے اعتراض ہے اور ان کی روایات میں انہوں نے انتقال نہیں کیا چناؤ نہیں کیا انتخاب نہیں کیا کہ کون سی صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے ایسے رابی کی روایت امام بخاری نہیں لیتے جب یہ پوزیشن ہے تو جو مختلطی را رابع ہوش کی روایت کس طرح لے کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر اس سے بھی آگے بات ہے کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی صحیح کتاب لکھی ہے صحیح انہوں نے بھی جمع کی ہے اور انہوں نے بھی اپنے مقدمے میں صحیح علیہسان کے مقدمے میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میں کسی مختلف سے روایت نہیں لوں گا جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی متلس سے روایت نہیں لوں گا ہاں وہی روایت لوں گا جس کی میرے ہاں سوا ثابت ہوگا اگرچہ بعد میں اس کو معناً ہی ذکر کیوں نہ کر دوں اور اسی طرح اسی راوی سے میں روایت لوں گا مختلف سے جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوگا کہ اس کی روایت یہ قبلز اختلاط ہے اختلاط کے بعد اس کی روایت یہ نہیں ہے ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے جو اتنا اہتمام کیا ہے اپنی صحیح کے حوالے سے تو امام بخاری کا احتیاط تو ابن حبان سے کہیں فوق اور کہیں بڑا ہوا ہے اس لیے امام بخاری کے بارے میں یہ کس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ مختلف راویوں سے روایت لے اور وہ ایسی روایت ہو جو ان کی ضعیف اور ناقابل اعتبار روایتوں میں شمار ہوتی ہو جس میں اختلاط کا عارضہ اور اختلاط کا شہبہ پایا جاتا ہو اللہ اکبر کبیر اس کے بعد آگے آتے ہیں بات کہ راوی کا کس طرح پتہ چلتا ہے کن کے ازرائع سے سوئے حفظ کا اس کا ایک سبب کثرت مخالفت ہے راویوں کی مخالفت کرتا ہے اور راویوں کی مخالفت, مخالفت کی دو نوعیتیں ہیں ایک یہ ہے کہ اپنے سے جو سکا ہے اس سے زیادہ سکہ ہے فوقی کل علم علیم اس سے جو زیادہ سکا ہے ان کی وہ مخالفت کرتا ہو اوسط کی جس کو کہتے ہیں سکھا اوسط کی مخالف کر مخالفت کرتا ہے یا دوسری پوزیشن یہ ہے کہ وہ ان راویوں کی مخالفت کرتا ہو جو اس سے تعداد میں زیادہ ہوں دونوں صورتیں یعنی اکثر راوی کچھ اور بیان کرتے ہو اور یہ تینہا کچھ اور بیان کرتا ہو یا یہ تینہا کچھ اور بیان کرتا ہو اور اس سے جو سکھا راوی ہے جو اس سے اوسط ہیں وہ کچھ اور بیان کرتے ہوں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے حافظے میں کیا ہے کچھ گڑبڑ ہے ورنہ اس سے جو زیادہ اور قابل اعتماد ہے ہاں وہ اس کی مخالفت نہ کرتے یا کثیر جماعت اس کی مخالفت نہ کرتی اب ایسی صورت میں اس آدمی کے یا اس رانی کے سوئے حفظ کا یا اس کی خطا کا پتہ چل جاتا ہے جب اوسط کی مخالفت کرتا ہے یا کثرت کی مخالفت کرتا ہے اب اس مخالفت میں دیکھیے ایک صورت تو ہے کہ جب سکا کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اس کی روایت کیا ہوگی شاز ہوگی جب یہ سکہ ہے مخالفت کرتا ہے تو اس کی روایت کیا ہوگی شاز ہوگی لیکن اگر یہ سکا نہیں ہے ادنا درجہ کا ہے کمزور ہے اس میں زورف پایا جاتا ہے اور اس سے جو سکا رامی ہے ان کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اس راوی کی روایت مل کر ہوگی فرق سمجھ آیا نا شکا کی مخالفت سے وہ شاد اور کمزور کی سے کی مخالفت وہ کیا ہوگی شاد ہوگی پھر اسی طرح مخالفت کی ایک اور صورت ہے کہ مخالفت میں وہ سند میں کے دوران کسی راوی کا اضافہ کر دیتا ہے یا متن میں اضافہ کر دیتا ہے اب یہ سند کا اضافہ اور متن کا اضافہ یہ مدرج فل اسناد یا مدرج فل سنت متن کہلاتا ہے مدرج فل اسناد اور مدرج فل متن کہلاتا ہے جب یہ راوی سند میں کسی راوی کا اضافہ کر دے یا متن میں کسی لفظ کا اضافہ کر دے تو اصطلاح میں ایسے اضافے کو کیا کہتے ہیں ادراج مدرج کہ اس نے اس راوی کا اضافہ کیا ہے اب یہاں ایک اور پوزیشن ہے کہ اس نے اضافہ تو کیا ہے اس نے راوی کا کیا کیا ہے اضافہ کیا ہے لیکن جس سند میں جس سند میں اضافہ نہیں ہے وہ سند دوسرے لفظوں میں ہے کیا ایک راوی میں کی اس سند میں ذکر راوی کا نہیں ہے اور دوسرے نے اس سرحد کا دک... اس راوی میں... کا سند میں اضافہ کیا ہے اب جس سند میں راوی کا اضافہ نہیں ہے اگر راوی اور مروی کے مابین سما کی صراحت موجود ہے سما کی صراحت موجود ہے وہ سمیت یا حدس نہ کہتا ہے تو پھر یہ دلیل ہوگی کہ اس نے اس سے سما کیا ہے اور جس نے اضافہ کیا ہے یہ مثال ہے مزید فی متصل اساند کی یعنی سند پہلے بھی متصل ہے وہ جس میں اضافہ نہیں ہے سند وہ بھی متصل ہے لیکن کبھی کبھی یہ بغیر اتصال کے بواسطہ بھی یہ روایت موجود ہے دونوں صورتوں میں یعنی روایت بواسطہ بھی موجود ہے اور روایت بلا واسطہ بھی موجود ہے لیکن روایت بلا واسطہ تب قابل قبول ہوگی جب دونوں کے مابین سبا کی سراہد موجود ہوگی اگر دونوں کے مابین سرحد سبا کی سراہد موجود حد سمے تو یہ الفاظ نہ ہو تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ یہاں سند میں کیا ہے انقطاع ہے اور درمیان میں واسطہ کیا ہے ساقت ہے بات سمجھ رہے ہیں نا اب دیکھیے اسی طرح یہ مخالفت جو راوی کی کرتا ہے شکا کی یا اوسط کی اب یہ مخالفت کی پھر ایک مانوی طور پر تعبیر مختلف ہے کہ یہ مخالفت ایسی تو نہیں ہے کہ جس میں دونوں الفاظ کے مابین توفیق اور تدبیق کی کوئی صورت ہی نظر نہ آئے اگر توفیق اور تدبیک نہیں ہے تو پھر ایسی روایت کو مسترد کہتے ہیں یہ روایت کیا ہے استراب ہے اس میں یہ رابی اس بیان کرتا ہے یہ رابی اس بیان کرتا ہے یہ راوی اس کی سند یہ ذکر کرتا ہے فلاں راوی اس کی سند یہ ذکر کرتا ہے لیکن ان دونوں اسانین یا دونوں متون کے ملانے سے کوئی فیصلہ ہو پاتا نہیں تطبیق توفیق کی کوئی صورت الفاظ کے مخالفت کی وجہ سے تطبیق اور توفیق کی کوئی صورت نظر آتی نہیں تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں کہ روایت میں اضطراب ہے یہ اجتراب سند میں بھی ہوتا ہے اور یہ اضطراب متر میں بھی ہوتا ہے اشتراب صحن صنعت کا بھی اجتراب متن کا بھی لیکن شرط یہ ہے کہ اشتراب وہ مضر ہوتا ہے جس میں تطبیق اور توفیق کی کوئی صورت نظر نہ آئے اگر تطبیق اور توفیق کی صورت نظر آ جائے تو پھر وہ اجتراب اجتراب نہیں رہتا جس طرح کہ میں نے مزید فی متصر اسانید کی مثال میں آپ کے سامنے بات کو وعدے کرنے کی کوشش کی ہے پھر اسی طرح آپ ایک دیکھیے ایک مخالفت اور بھی ہے اور یہ آج تک مطلوبہ کتابوں میں اب بھی موجود ہے کلمی کتابوں میں تو یہ چیز عام پائی جاتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا اہتمام ہو جانے کے باوجود اب وہ بھی جو ہمارے سرن کی کتابیں ہیں باقی جو کہنا چاہیے کہ مسانید ہیں جو درس میں داخل نہیں ہیں کتابیں پڑھائی نہیں جاتی داخل درس جو کتابیں ہیں ان میں بھی یہ صورت اب بھی موجود ہے وہ ترمزی ہو ابوداود ہو وہ نسائی ہو وہ کیا ہے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے مخالفت کی کہ نام کے ذبط میں غلطی ہوتی ہے نام کے ضبط میں کیا ہے غلطی واقع ہوتی ہے مثال کے طور پر کچھ راوی یا یوں کہہ لیجئے کتابت میں کیا ہوتا ہے شعبہ لکھا ہوتا ہے شعبہ اور شعبہ کی بجائے باس کیا لکھ دیتے ہیں سعید لکھ دیتے ہیں شوبہ اور سعید اب دیکھیے تھوڑا سا توجہ فرمائیے کہ شوبہ ہاں ہے آخر میں اس کو اگر تھوڑا سا لمبا کر دیا جائے نقطے تو اب پڑے ہیں نا آپ کبھی کلمی کتابیں دیکھیں جو چھٹی ساتویں صدی سے پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں تو ان میں زیرے زبرے تو کجار نقطے بھی نہیں ہیں ان میں نقتے بھی نہیں ہیں نہ اسما پہ نقطے ہیں اور نہ ہی الفاظ پہ یعنی متون پہ نقطے ہیں متون کے نقطے وہ عربی کہنا چاہیے گرامر سے ادب سے حل ہو جاتے ہیں لیکن اسما کے نقطے وہ عقل سے ادب سے عربی زبان سے حل نہیں ہوتے اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ لفظ ہے کیا یہ راوی ہے کیا یہ شعبہ ہے یہ سعید ہے یہاں کون سی گڑبڑ ہوئی ہے اب بھی نسخوں میں یہ تفریق موجود اسی طرح صفیان ہے شیبان ہے اب لکھنے میں صرف فا کا فرق ہے نا اب فا تھوڑی سی موٹی نہ کی جائے تو یہ شایبان، وہ شہبان بن جاتا ہے تو یہ شہبان ہے یا سفیان ہے یہ بھی گڑبڑ موجود ہے امام ت... ابن ابان رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر انہوں نے مجروحین میں اس موضوع پر بڑی دلچسپ ایک بات کہی ہے وہ فرماتے ہیں جو حفاظ ہیں جو حفاظ ہیں وہ جب روایت کو سنتے ہیں اور کوئی نامی گڑبڑ کرتا ہے کہ یہ روایت سعید کی ہے تو حفاظ جانتے ہیں غلط کر رہے ہو یہ سعید کی نہیں ہے شوبہ کی روایت hmm. یہ تم شوبہ کی روایت پڑھ رہے ہو سعید کی روایت نہیں ہے حفاظ کو پتا ہوتا ہے کہ سفیان کی روایات کون سی ہیں شہبان کی روایات کون سی ہیں شوبہ اور سعید کی روایات کون سی ہیں کوئی لاوی اگر اس طرح رواق کے پڑھنے میں گڑبڑ کرتا ہے تو حفاظ فوراً چکنہ ہو جاتے ہیں کہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے سفیان کی روایت سعید کے ساتھ اور شوبہ کی سعید کے ساتھ اور شہبان کی سفیان کے ساتھ ملا رہا ہے لیکن ایسا ضبط تو اسی دور کا ہی تھا نا اب اس دور میں تو یہ ضبط ہے ہی نہیں تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی طرح شوبہ ہے سعید ہے بشیر ہے بشیر ہے نسیر ہے ہے یسیر اب ایک ہی لفظ ہے شکل تو ایک ہی ہے نا اب وہ ایک لسا شکل یہ بشیر ہے یہ بشیر ہے, تصویر ہے. یہ یوسیر ہے یا نسیر ہے رابی تو سارے ہیں لیکن ہے کون اس اس کا کس طرح پتا چلے گا اس کا پتا چلے گا پھر آپ کو ان کتابوں سے جو مختلف اور مختلف موضوع پر لکھی گئی ہیں اور ان میں سب سے بڑی کتاب پہلے امام دار کتنی کی ہے اور دوسری امام ابن رحمۃ اللہ, اللہ علیہ کی ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ روایت یہ لفظ جو ہے یہ یسیر بیان کرتا ہے یا نسیر بیان کرتا ہے یہ شعبہ کی روایت ہے یا یہ سعید کی روایت ہے یعنی اس موضوع پر آپ اندازہ کریں مدثیر رحم اللہ نے ایک ایک چیز کو نکھیڑنے اور نمایاں کرنے کے لیے کتنی محنت اور کتنی جاف شانی سے کام لیا ہے اللہ کروڑ ہاں اور پر کہ رابیوں پہ سے گڑبڑ ہوتی ہے انسان ہے فرشتے تو نہیں ہے نا انسان ہے لیکن انسانوں کو چکنہ کرنے کے لیے یہ سمجھا دیا ہے کہ یہ رابی کس طرح پڑھنا ہے ہاں؟ یہ رابی کس طرح تم نے کس آراب، کن آرپ سے اور کن نقطوں سے تم نے اس کو ادا کرنا ہے اللہ اکبر کفیر اللہ اکبر امام دار پودی رحمت اللہ علیہ کو اس بارے میں جتنا جتنا کہنا چاہیے کہ درد تھا ان کی ترجمہ دیکھے اس میں کیا نام ہے تعریف بغداد میں تو بڑے عجیب و غریب واقعات اسی حوالے سے آپ کو امام دار پتری رحمۃ اللہ علیہ کے ملیں گے تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے نقطوں کا یہ فرق نقطوں کا یہ فرق جب وہ ضبط کے اعتبار سے شکل کے اعتبار سے تو اس کو کیا کہتے ہیں اصطلاح میں تصحیف کہتے ہیں تصحیف مصحف نقطوں میں گڑبڑ ہو یعنی شعبہ سعید سفیان اور شیبان نقطوں میں اس قسم کی گڑبڑی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں یہاں تشہیف ہو گئی ہے صحف ہو گیا ہے ہاں اسحاف ہو گیا ہے اور دوسری صورت اگر لفظ ہی بدل جائے لفظ ہی بدل نکتے نہیں بلکہ لفظ بدل جائے تو اس پر محرف کا لفظ استعمال کرتے کہ یہاں تعریف ہو گئی ہے لفظ کچھ اور ہے اس کے بلعکس اور لفظ یہاں لکھ دیا گیا ہے تو اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں محرف کہتے ہیں ایک تصحیف ہے علامہ ابن رحمتہ اللہ علیہ نے معرفت اپنے مقدمے میں مصحف اور اسی طرح اللہ کا بھلا کرے محرف میں تفریق نہیں کی لیکن حافظ ابن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس باریک تفریق کو بھی مرحوذ رکھا ہے دراصل یہ جتنے اصول ہیں نا یہ یک بارگی یک بارگی یہ سارے اصول جو ہے نا وہ اپنے انتہا کو نہیں پہنچے بلکہ آہستہ آہستہ ان کی تنقید اور ان کی تحقیق ہوتی رہی ہے آہستہ آہستہ ان کی تحقیق اور ان کی تنقید ہوتی رہی ہے پھر جا کے ان اصولوں کو مماحد اور ان اصولوں کو متعارف کروایا گیا ہے ان کی مختلف الفاظ میں اب اسی طرح آپ آگے دیکھیں کہ یہی رابی کا جو شو حفظ ہے اس میں ایک صورت ہے جس کو ہم محدثین وہم کے لفظ سے تعبیر کرتے اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب رابی مرسل کو متصل بیان کر دے یا موقوف کو مرفو بیان کر دے تھی موقوف اس نے غلطی سے کیا بیان کر دی اس کو مرفو بنا دیا اور یا یہ کہ تھی موقوف اور اس نے اس کو کیا کر دیا غلطی سے متصل بیان کر دیا تو اس کو کیا کہتے ہیں ان سے وہاں ہوا ہے لفظ ہیں یہ لیکن بیان کرنے میں اس سے کیا ہوا ہے وہاں ہوا ہے موقوف کو اس نے متصل بیان کر دیا اور جو مرسر تھی جو مرسر تھی اس کو کیا کر دیا متصل بیان کر دیا اور موقوف کو موصول بیان کر دیا اس نے مرفوع بیان کر دیا تو اس کو کیا کہتے ہیں وہم اللہ اکبر کبیرہ اور اس کا کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہاں رامی سے مام ہوا ہے اس کا پتا چلتا ہے اسانید دراسے سے تقابل سے کہ اس رابی نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے اور اسی کے دائرے میں اس کے استاد کے جو باقی شاگرد ہیں اس استاد کے اس رابی کے استاد کے جو باقی شاگرد ہیں وہ اس روایت کو متصل بیان کرتے ہیں یا اس کو مرسل بیان کرتے ہیں اس درازے سے تقابل سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں رابی سے بہم ہوا ہے اور اس نے مرفوع بیان کر دیا ہے یا موقف کو اس نے کیا ہے نبی علیہ السلام کی طرف اس کا انتصاب کر دیا ہے اسی طرح راویوں میں ایک پوزیشن ہوتی ہے جس کو علما ہمارے اصولیین ذکر کرتے ہیں غفلت کی غفلت کی کہ یہ مغفل ہے راوی کہتے ہیں کہ یہ مغفر راوی وہ ہے جو اپنی غلط اور صحیح روایتوں میں تمیز نہ کر سکتا اپنی غلط اور صحیح روایتوں میں تمہیز نہ کر سکتا ہو اور غفلت کی ایک پوزیشن پھر آخری یہ ہوتی ہے کہ اس مغفل کو جب کوئی لقمہ دیا جاتا ہے تو وہ اسی لقمے کو قبول کر لیتا ہے جس طرح غیر پختہ حافظ ہوتا ہے تو غیر پختہ حافظ کو ایک اناڑی حافظ لکمہ دے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے نا لیکن جو پختہ حافظ ہو وہ اس کو قبول نہیں کرے گا اس سے پتا چل جائے گا کہ اس کو قرآن اصبر ہے اور اس نے صحیح لقمہ نے دیا کسی اور جگہ کا لقمہ دے دیا وہ ہے وہ بھی قرآن مجید کی آیت لیکن گڑبڑ کی ہے اس نے بھی غلطی کی ہے لیکن اگر اس کو پختہ یاد نہیں ہوگا تو جو اس نے پچھلے نے لقمہ دیا وہ اس کو بھی قبول کر لے گا بالکل یہی پوزیشن روایت میں بھی ہے اور ایسے راوی جو اس قسم کی بات کو اور اس قسم کے لقمے کو قبول کر لیتے ہیں اس کو اشتلاح میں کہتے ہیں کہ یہ یکب التلقین تلقین کو قبول کر لیتا ہے جس کو جن نے لائی گلی پیچھے توڑ چل دی ہمارے پنجابی زبان میں کہتے ہیں، یہ تلقین ہے یعنی جس نے اس کو تلقین کی کہ یہ لفظ آپ چھوڑ رہے ہیں یا یہ لفظ یہاں ذکر کرنا چاہیے تو وہ اسی لفظ کو ذکر کر دیتا ہے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے حافظہ درست نہیں ہے یہ غفلت مقفل ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور کبھی کبھی یہ تلقین اخبار کے معنی میں بھی محدثین کرتے تھے بالخصوص امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ وہ پتہ چلانے کے لیے کہ مولوی صاحب کو یہ مولوی صاحب کتنے پانی میں ہیں حضرت صاحب کو کتنا حفظ و ضبط ہے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر حضرات کو اسی طرح کیا کرتے ہیں وہ لفظ اس طرح ذکر کر دیتے جو باخبر ہوتے تھے وہ تو چکنے ہو جاتے بلکہ امام ابو نویم فضلس میں اسی طرح امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تو وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے پاؤں لگایا شعبہ کو شاگرد ہے پاؤں مارا جس طرح ٹھنڈا جس کو ہم کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کرتے ہو کیا حرکت کرتے ہو غلط لبن میں دیتے ہو تم تو امام احمد اللہ علیہ فرمانے دے گی شعبہ میں نے تمہیں کہا تھا امام ابو الحمد بہت بڑے حافظ ہے اس قسم کی غلطی نہ کرنا ورنہ پتہ گے تو پھر مزہ لے لیا نا تلقین کر کے تو کبھی کبھی اس قسم کی باتیں ہمارے حافظ بھی کرتے ہیں حفظ کے جو طالب علم ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ تراویوں کے دنوں میں جو پہلے ختم کر لیتے ہیں پھر دوسری مردوں میں جا کے شور بنا دیتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے تو محدسین کے ہاں بھی جو یہ تلقین قبول کر لیتا تھا اس کی روایت کو کیا کہتے تھے یہ مغفر شعر ہے اور اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے اللہ تو یہ ہے وہ پوزیشنیں کہنا چاہیے کہ جس سے راوی کے سوئے حفظ کا اور اس کی روایت کے درجات کا اور جو اسی کے درجات کے تناظر میں جو محدسین نے انواع اور اقسام ذکر کی ہیں اس کی ضروری تفصیل کا اس سے پھر آگے چلیے کچھ اور باتیں بھی آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں کہ کچھ روایتیں ایسی ہیں ایک راوی ہوتا ہے جو کثیر الخط ہوتا ہے کثیر الخا ہوتا ہے راوی کی دو پوزیشنیں ایک ہے راوی وہ جو کثیر الخط ہے اور کلیل روایات ہے روایتیں کم ہیں لیکن غلطی زیادہ ہیں جو رابی قلیل و ہے اور کثیر الخطا ہے اس کی روایت بالکل قابل قبول نہیں ہے جو رابی کثیر الخطا ہے اس کی پھر دو پوزیشنیں ہیں ایک پوزیشن یہ ہے کہ کثیر الخطا اس کی روایتیں کثیر ہیں روایتیں بھی کیا ہیں زیادہ ہیں اب کثیر الروایا کی غلطی ظاہر بات ہے روایات کے تنادر ہی میں ہوں گی وہ پنجابی میں کہتے ہیں گنجی نچوڑے گی, گی کیا جب اس کے پاس روایتیں ہی اور وہ تھوڑی روایتوں میں بھی غلطی کرتا ہے تو اس کی قابل قبول زہر بات ہے نہیں ہوگی لیکن جس کی روایتیں زیادہ اور اس زیادہ روایتوں کے پس منظر میں اس سے غلطیاں بھی اسی تناسب سے کچھ زیادہ ہوتی ہیں تو ایسے رابع کی روایت بھی مخدوش ہوتی ہے مخدوش ہوتی ہے اور اس رابی کی اگر کوئی شاہد یا کوئی مطابت مل جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اس سے کوئی گڑبڑ ہے, نہیں ہوئی لیکن ایک غلطی وہ ہوتی ہے جس کو محدثین فاحش الغلط کہتے ہیں فاحش الغلط یعنی اس کی غلطی بہت ہی زیادہ ہیں کیا مطلب غلطی وہ صحیح روایتیں بیان کرنے کی نسبت زیادہ غلط روایتیں بیان کرتا ہے صحیح روایتیں بیان کرنے کی نسبت غلط روایتیں کیا ہیں وہ زیادہ بیان کر عادل ہے اس کی عدالت میں کوئی حرف نہیں ہے لیکن ضبط میں کمزوری بات ہم ضبط کی کر رہے ہیں نا ضبط کی پوزیشن اب یہ ہے ایک ہے قصیر الغلط اب قصیر الغلط کی معیدات شواہد موجود ہوں تو کثرت الغلط کی وجہ سے جو شبہ پڑا تھا اس کا اضالہ ہو گیا لیکن ایک قصیر الغلط وہ ہے کہ جس کثیر الغلط کے غلطی اس کے ثواب سے زیادہ ہیں اس کو کیا کہتے ہیں فحش الغلط ایسے رابی کی روایت متروک ہے ایسے رابی کی روایت قابل قبول بالکل نہیں ہے اور اس کا کوئی معیت ہو یا نہ ہو اس کو کوئی روایت شاہ سہارا نہیں دیتی تو فحش الخطا یا فاحش اور غلط رابی ہو تو اس کی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیے شریف قاضی ہے حشین ہیں ابو بکر بن ابی عیاش ہیں یہ سید الحفظ کے عرضے سے معروف ہے شریک بن عبداللہ قاضی سید الحفظ ہے اب ان کی روایات ابن حبار رحمۃ اللہ علیہ نے شکاعت میں صحیح ہے صحیح میں ذکر کی ہے اور یہ کب ذکر کی ہے جب ان کے شواہد اور ان کی معیدات موجود ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تفریق بھی زین میں ہونی چاہیے کہ کثرت خطا کی دو پوزیشنیں ہیں ایک پوزیشن یہ ہے کہ روایت کم ہو ایسے رابی کی کثرت خطا کوئی بھی قبول روایت نہیں ہے اور ایک وہ ہے کہ کثیر خطا ہے لیکن اس رابی کی روایات بھی زیادہ ہیں اب اس کی اگر ہیں روایت قبول ہے اور اگر اس رابی کی خطائیں ثواب سے زیادہ ہیں تو پھر اس کی روایت کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے اس کا حافظہ انتہائی ردی غلطی ہے غلطیاں زیادہ ہیں اور اچھی باتیں صاف اور صحیح باتیں وہ کم ہیں اور اس کی غلطی زیادہ غلطیوں کی وجہ سے یہ صحیح باتیں جو ہے نا وہ بھی کمزور ہو گئی ہیں دیکھیے جو قذاب راوی ہوتا ہے قذاب راوی ہوتا ہے ہمیشہ جھوٹ تو نہیں بولتا ہے نا وہ کبھی سچ بھی تو بولتا ہی ہے نا وہ شیطان نے بھی تو سچ بولا ہی تھا سمجھ گیا ہے نا شیطان نے بھی سچ بولا تھا نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی پتا چل گیا کہ اب شیطان نے سچ بولا ورنہ شیطان ہی نہ اسی طرح جھوٹا آدمی جب روایت کرے گا تو وہ ہر روایت جھوٹی تو بیان ہے, نہیں کرے گا لیکن جھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کی اس کی صحیح روایتیں بھی ساری کی ساری برباد ہو گئی بات سمجھ لے اسی طرح فائش اور غلط جو ہے اس کی کثرت خطا کی وجہ سے غلط ہونے کی وجہ سے جن روایت کو اس نے صحیح بھی بیان کیا ہے اس کی بھی حیثیت کمزور ہو گئی اس کی حیثیت بھی کمزور گہنا گئی یہ فرق کرتے ہیں حضرات محدثین رحم اللہ اب آگے چلیے رابی پر صرف عدالت کی وجہ سے اور راوی پر صرف ضبط کی وجہ سے بساوقات کلام نہیں ہوتا رابی پر کلام کے اسباب اور بھی ہیں عموماً تو ہمارے ہاں تعریف یہی کی جاتی ہے رابی عادل ہو ثابت ہو اور کیا وہ سرد متصل ہو اور وہ شاد اور معلل نہ ہو اب ہم نے دو باتیں سمجھ لی ہیں ایک عدالت کس کو کہتے ہیں ایک زبت کے دائرہ کار کیا ہے اب عدالت اور زبت کے علاوہ اور پوزیشنیں بھی رابی سے متعلق ہیں جن سے راوی کی روایت پر حرف آتا ہے اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے اس کا تعلق اتصال کے ساتھ ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے اتصال کے ساتھ ہے مثال کے طور پر راوی مدلس ہے راوی کیا ہے حیثہ ہے لیکن مدلس ہے راوی اگر ضعیف ہے مدلس ہے تو قابل قبول نہیں ہے بات سمجھے نا رابی اگر ضعیف ہے اور مدلس بھی ہے تو پھر دو خرابی ہیں وہ تو قابل قبول نہیں ہے لیکن راوی ہے سب لیکن وہ تدلیس کرتا ہے تو گویا یہ تدلیس کیا ہے سند کے اتصال نہ ہونے کی ایک دلیل ہے گویا کہ یہاں اعتراض اتصال سند کے فقدان پر ہے اور راوی پہ جرا عدم اتصال کی وجہ سے ہے اس کے اور عدالت کی وجہ سے نہیں سمجھے نا؟ ایک ہے مدلس دوسرا ہے کہ وہی راوی سے ارسال کرتا ہے کثیر الرسال کی روایت جو ہے وہ بھی محل نظر ہوتی ہے آنکھیں بند کر کے اس کو بھی نہیں دیکھا جاتا ہاں؟ حالانکہ کثیر یہ نہیں کہ یہ باعث جرا ہے نبی ربا ہیں تاؤس ہیں کثرت سے ارسال کرتے ہیں لیکن ارسال کرنے کی وجہ سے ان کے حد ضبط اور ان کی عدالت پر کوئی حرف نہیں ہے لیکن یہ تو موضوع باس بنتا ہے نا کہ ان نے یہ روایت مرسل ذکر کی ہے اور اس ارسال کی کوئی معیت ہے یا نہیں ہے بات سمجھے یا نہیں اس لیے کثرت ارسال پھر ایک موضوع باس ہے اسی طرح ایک راوی وہ ہے جو کثرت ایسے کثیر راویوں سے روایت کرتا ہے جو منکر روایتیں بیان کرتے ہیں متروکین ہیں مجھول راویوں سے بیان کرتا ہے یعنی قصرت سے مجہول اور متروک راویوں سے بیان کرتا ہے اے یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ قصرت سے مراکین روایت کرتا ہے ہے سپا ہے سپا لیکن کسرت سے منکر روایتیں بیان کرتا ہے کیا مطلب منکر سے کہ وہ مجھور سے کثرت سے روایتیں کرتا ہے کثرت سے, سے روایتیں کرتا ہے سکہ ضعیف سے روایت کر لیتا ہے یہ عیب نہیں ہے لیکن کثرت سے ضعیف رابیوں سے روایت کرنا کثرت سے متروک راویوں سے روایت کرنا کثرت سے منکر کر سے روایت کرنا یہ بات سے جرا ہے بات سمجھے یا نہیں سمجھے آپ دیکھیں صابت بن اجلان ہیں صابت بن اجلان ہیں تو تمام وہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا لا یو ولا والا حدیث اس کی حدیث کی کوئی مطابت نہیں کرتے ابن قطان کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں ذالک کا لا یور ہو کسی کے اس کو مطابت نہ کرنا یہ اس کو نقصان نہیں دیتا اللہ ادا قاسور من ہو روایت المناکیر و ہاں کثرت سے یہ روایتیں منکر بیان کرے اور کثرت سے شکایت کی یہ مخالفت کرے تو پھر اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے اگر کوئی اس کی مطابت نہیں کرتا تو صرف لاج و کہنے سے اس کی روایت قابل قبول نا قابل قبول نہیں ہوتی یہ اس وقت ہوتی ہے جس وقت کثرت سے یہ اس عمل کا ارتقاب کرتا ہے یا جس طرح حافظ رحمتہ اللہ علیہ نے احمد بن اتاب کے بارے میں کہا ہے ما کلو ما رمل منا کی ہر وہ رابطی جو منکر روایت کرتا ہے یہ نہیں کہ وہ ضعیف ہے جو راوی منکر بیان کرتا ہے سقات سے منکر کر روایتیں بھی موجود ہیں سقات ضعیف سے بھی روایت کرتے ہیں ہم؟ جو ہے کل آپ نے سنا ہے نا کہ شوبھا رحمۃ اللہ جھوٹ سے بھی روایت کرتے ہیں اور بھی شکا رابی ہیں جو ضعیف سے روایتیں کرتے ہیں لیکن یہ تب باعث نقد ہے تب باعث ہدف ہے جس وقت وہ کثرت سے روایت منعقد بیان کرے اور کثرت سے مجاہل اور کثرت سے زوفا سے روایت کرتا ہو تو پھر وہ راوی جو ہے نا اس کی حیثیت وہ نہیں رہتی جو سکا اور اسبات راویوں کی ہوتی ہے تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ عدالت اور زبط کے علاوہ ایک موضوع ہے تدلیس کا تدلیس کے بارے میں پھر بڑی تفصیل طلب باس ہے یہ اپنی جگہ مستقل عنوان ہے مدلس کے بارے میں مختلف لوا یعنی کہنا چاہیے کہ موقف ہے ایک موقف یہ ہے کہ مدلس کی ہر روایت مردود ہے خواہ وہ تحدیث کرے یا تحدیث نہ کرے ایک موقف یہ ہے ایک موقف یہ ہے کہ مدلس کی ہر روایت جو ہے وہ مقبول ہے جس طرح مصر روایت مقبول ہے اسی طرح مدلس کی روایت بھی مقبول ہے ایک موقف یہ ہے کہ وہ مدلس جو تدلیس کم کرتا ہو اس کی روایتیں قابل قبول ہیں علّہ یہ کہ پتہ چل جائے کہ اس نے یہاں تدلیس کی ہے یہ موقف امام علی بن مدینی کا اور امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ کا ہے ایک موقف یہ ہے کہ سکا مدلس ہو اس کی جب تک تحدید ثابت نہ ہو اس وقت تک اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے یہ موقف امام شافی نے اختیار کیا ہے خطیب بغدادی نے بھی اسی کو اور افسد اسی کو قبول کرتے یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مدلسین کے کے کے بارے بارے میں بھی اس کے قبول اور رد کے بارے میں خاصا اختلاف ہے پھر ایسی صورت بھی ہے کہ بعض رابیوں پر تدل... ارسال خفی کی وجہ سے اد... کا اطلاق کر دیا جاتا ہے وہاں لفظ بولتے ہیں تجب ابن ابر اس طرح کرتے ہیں کہ ارسال خفی جو خفی بیان کرتا ہے اس رابی کو بھی مدلس کہہ دیا جاتا ہے اب اگر کوئی اس کو مدلس کہتا ہے یہ سمجھے کہ یہ تو مدلس ہے اور وہ فرق نہیں کرتا کہ یہ مدلس ہے بھی یا نہیں اصطلاحی طور پر مدلس ہے بھی یا نہیں تو اس وقت تک وہ تو یہی کہے گا کہ اس کی روایت بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس کی روایت معناً ہے حالانکہ امر واقع یہ ہے کہ یہ اصطلاحی مدلس ہے نہیں اس کے ارسال خفی پر اس کا پر الزام آیا ہے تدلیس کی وجہ سے تدلیس کی یعنی ارسال کی وجہ سے اس پر تدلیس کا اطلاق ہوا ہے اب مرسل اور ہے اور مدلس اور ہے تو بہرحال یہ اپنی جگہ ایک موقف مستقل موضوع ہے آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس طرح سدو کن روبا ہے سدوکن روبا ہے سدو کن یا ہے اور ہے تو کیا ہم سکا اور سدو کی تمام روایتوں کو کمزور سمجھتے ہیں کیا اصول ہے اصول یہ ہے کہ جس کے اوہام ہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہاں اوہم ہیں یا پھر ایک مسئلہ ہے اللہ رحمت فرمائے محدثی الحمد اللہ پر آپ اندازہ کریں وہاں سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا سفیان سوری کی روایات میں وہم ہے شوبہ کی روایت میں وہم ہے ابن اویانا کی روایت میں وہم ہے امام مالک کی روایتوں میں وہم ہے امام دار تو نے مستقل ایک رسالہ لکھ دیا ہے کہ ان روایتوں میں امام مالک سے وام ہوا ہے لیکن کسی محدث نے یہ نہیں کہا کہ مالک شفا تر اب یہ جو چند حام ہیں ہزاروں میں چند یہ کیا ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں نہ ہونے کے برابر اس لیے جہاں انسانی بشری تقاضے کے مطابق وام ہو گیا وہاں علماء نے بتلا دیا وہاں کی نسبت نہیں کی ہم تو انسان کی کمزوریوں کی بنا پر کمزوریوں کو اچھالتے ہیں محدثین کمزوریوں کو نہیں اچھالتے وہ اس پر اتنا ہی جذب نالتے ہیں جتنا میں اس کا مستحق ہوتا ہے آپ سمجھے یا نہیں جتنا میں اس کا مستحق ہوتا ہے اب جس کے پاس ایک ہزار ہے ایک ہزار میں پچاس میں خطا کرتا ہے مثال کے طور پر تو وہ کہیں گے کہ اس کے پاس یہ کہہ لو اوہام ہے اب اس پچاس روایتیں کون سی ہیں کیا لہو اور ہم کی وجہ سے کی کی ہم تشخیص کا شکار سمجھیں گے نہیں کہاں سمجھیں گے جہاں جہاں ثابت ثابت کب ہوگا میں نے آپ سے عرض کیا ہے یہ درازے سے ہوگا تقابل سے ہوگا اعتبار سے ہوگا جس کو آفر اصطلاح میں اعتبار کہتے ہیں تقابل سے ہوگا اسانید کے مقارنے سے ہوگا پتا چلے گا کہ یہاں اس سے وہاں ہوا ہے. ہر روایت کو اس کو بہم اس کو بہم کا شکار نہیں سمجھے گا اسی طرح ایسے متلس بھی ہیں جن کے بارے میں تو جب طرح سب کی سب روایتیں وہاں جب نہیں ہوں گی تو ایسے روباما کی بھی سب کی سب روایتیں وہ کیا نہیں ہوں گی تدلیس نہیں سمجھی جائے گی بات سمجھے یا نہیں وہاں ہی سمجھے گا یہاں تدلیس کا ثبوت موجود ہوگا ورنہ یہ تفریق کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی باقی نہیں رہتا تفریق کا ان الفاظ کے درمیان جو مدثین نے تفریح کی ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا آپ دیکھیں یہ جرا تعدیر میں سارے الفاظ ہیں سقت الفظ ہے سب تن لفظ ہے کجت الفظ ہے اسی طرح سدور لفظ ہے لا سا نہیں ہے پھر اس بیچی آئے یوگتا و ہے پھر اس کے نیچے ہے یوتا حدیثو مقابلے میں کیا ہے یہ کداب ہے یہ بدلاح ہے یہ متروک ہے اور یہ کیا ہے سعید الحفظ ہے کثیر الخط ہے فواہش اور غلط ہے پھر اس سے نیچے آئے تو پھر کیا ہے لا یوتابرو اس کی روایت کا اعتبار نہیں اب یہ فرق ہے یا نہیں ہے اب لا یوتابرو اور یوتا میں فرق ہے یا نہیں ہے یوگتا حدیثو لا یوگتا حدیثو میں فرق ہے یا نہیں ہے امام علی بن مدینی کی تو اس موضوع پہ مستقل ہے، کتاب ہے، افسوس یہی ہے کہ وہ کتاب ضائع ہو گئی جس میں انہوں نے ان راویوں کو جمع کر دیا تھا کہ جن کی روایتیں کیا ہیں قابل اعتبار ہیں اور جن کی روایتیں ناقابل اعتبار ہیں ایک وہ راوی ہے کہ مقارنے کے لیے مقارنے کے لیے اس کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے تقابل کے لیے اس کی روایت قبول کی جاتی ہے جو وضا ہے جو قزاب ہے جو متروک ہے اس کی روایت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اس کو قابل اعتبار بھی سمجھا نہیں جاتا یہ تفریق ہے علماء کے نزدیک جب آپ اس تفریق کو مروز نہیں رکھیں گے تو پھر آپ سب کو ایک ہی گرے سے گرا سے باندھنے کی کوشش کریں گے اور یہ محدثین کا منج نہیں ہوگا بات سمجھے یا نہیں سب کو ایک ہی گرا سے جب باندھیں گے تو یہ محدسین کا منج نہیں ہوگا محدسین نے اس چیز میں تفریح کی ہے آخر جب انہوں نے کہا ہے کہ سدو کن روباما سو हादा کن روباما हादा یوگ تب و حدیث ہو ہادا لا یوگ تب و حدیث ہو یو تبر و بھی لا یو تبر و بھی آخر ان کا فائدہ کیا ہوا اس تقسیم کا کیا فائدہ ہے یعنی اس روایت کو جس طرح ہم کہتے ہیں داشتہ آیت بکار روایت کو سمجھ لو کام دے گی کوئی اور دیکھیے اس کا معیت ہے یا نہیں ہے سمجھے حدیث ہو اس کی روایت قابل کتابت ہے لکھنے کے قابل ہے لا یقتا بدھ چھوڑو اس کو بالکل اس کی روایت لکھنے کے قابل نہیں ہے یہ متروک کے درجے میں ہے بات سمجھے نا تو یہ تفریق محدثیل نے طبقات کی الفاظ جرا تعدیم کی تقسیم تفریح کی ہے مراتب بیان کیے ہیں ان کو جب تک ان مراتب کے تنادر میں نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم محدثین کے منج کو صحیح طور پر سمجھنے اور اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو بہرحال میں اس کر رہا تھا بات بہت لمبی ہو گئی کہ عدالت اور زبت کے علاوہ بھی راویوں پر کیا ہے جرا اور تعدیل کی او پوزیشنیں موجود ہیں اب رابیوں پر جو جرا تعدیل ہے اس میں باہم آپس میں تا, تارن ہوتا ہے سب سے بڑا ایک مشکل مسئلہ یہ ہے ایک رابی کو بعض معدا کہہ رہے ہیں اسی رابی کو دوسرے وہ کیا کہتے ہیں ضعیف قرار دیتے ہیں اب یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ تذیف اور یہ تعدیل یہ کس نوعیت سے ہے یہ نقد ہے تو وہ نقد کیا عدالت پر ہے یا زبت پر ہے بسا عدالت مجرو نہیں ہوتی زبد مجرو ہوتا ہے اور بساو کا ضبط مجرو نہیں ہوتا عدالت مجروح ہوتی ہے اب دیکھیے عدالت مجروح ہوتی ہے ضبط مجرو نہیں ہوتا سلیمان بن سلیمان شاسکونی حافظ ہے حافظ ہے شکایت میں اپنے تذکرہ تو میں ذکر ہے لیکن کیا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے عدالت نہیں ہے وزا ہے متروک ہے حافظ ہے حفظ ہے ضبط ہے لیکن عدالت نہیں ہے اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ رابی پر یہ جو جرہ ہے یا رابی کی یہ جو تعدید ہے یہ کس تناظر میں ہے یہ اختلاف کی پوزیشن کیا ضبط کے اعتبار سے ہے یا اختلاف کی پوزیشن کس کے اعتبار سے ہے عدالت کے اعتبار سے ہے اگر عدالت کے اعتبار سے ہے ضبط پر ہے تو تف... تطبیق توفیق کی ایک پوزیشن ہمارے سامنے سمجھ آ گئی کہ جنہوں نے جرا کی ہے انہوں نے ضبط کی وجہ سے ذرا کی ہے جنہوں نے تعدیل کی ہے انہوں نے عدالت کی وجہ سے تعدیل کی ہے سمجھے یا یہ کہ جنہوں نے تعدیل کی ہے انہوں نے ضبط کی وجہ سے کی ہے اور جنہوں نے نقد کیا ہے انہوں نے عدالت کی وجہ سے نقد کیا آپ حیران ہوں گے امام محمد بن حمل کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ شاہی سے جا کے پوچھو عرب رجال شاہی سے جا کے سیکھو حالانکہ خود امام احمد شاہدونی کوار دیتے ہیں ایک فن میں وہ آدمی ہے لیکن دوسرے فن کا وہ آدمی نہیں ہے یہ تو اللہ کرام کی اطا ہے کہ ایک آدمی کو متعدد فنون سے اللہ رب العزت نواز دے اور اس کو بہت اوصاف اور صفات سے اللہ رب العزت اسے بار بار فرمائے یہ تو اللہ رب العزت کی دین ہے اور اللہ کی اطاع ہے لیکن راویوں میں انسانی تقاضے کے مطابق یہ تفریق اکثر و بیشتر پائی جاتی ہے اور ایسی تفریق اور ایسے اختلاف کی وجہ سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس اختلاف میں مبنا اور بنیاد اور سبب اصل جگہ کا وہ ایز عدالت ہے یا ایز اے ہے ہاں سمجھے دوسری چیز یہ ہے اسی حوالے سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ بسا یہ جو ہوتی ہے نا تذیف یا توثیق دونوں ہی یہ نسبی اعتبار سے ہوتی ہے کل بھی میں نے اس کی بات کی تھی نسبی کی ایک پوزیشن یہ ہے کہ ایک ہی صفت میں تمام تین چار راویوں کا ذکر کر دیا جائے ہاں؟ تین چار راویوں کا ذکر کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ راوی کیا ہے سپاہ ایک پوزیشن یہ ہے کہ دو راویوں کا آپس میں تقابل کی صورت میں ذکر کیا جائے تقابل کی صورت میں ذکر کیا جائے تقابل کی صورت میں یہ بات کی جائے کہ مثال کے طور پر یہی علا عبد الرحمن ہے رحمت اللہ علیہ. امام رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ لے سب ہی, باشن. لے سب ہی باشن لیکن عثمان دارمی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ المقبری حضرت فرمائے کہ اللہ بن عبد الرحمٰن آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا سعید المقبری آپ کے ہاں پسندیدہ ہے تو کر فرمانے لگے یا, یا نے کہا امام یا, یا بن مین نے فرمایا کہ سعید اوسکو ود الا او اب پہلے کیا کہا اللہ لہ سب باسن لیکن جب سعید مقبری کے مقابلے میں بات آئی ہے تو اب اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں ضعیفن اب یہ زوف جو ہے یہ کس کے مقابلے میں ہے توسیع کے مقابلے میں ہے یہ تز... اس کو کہتے ہیں تضیف نسبی یعنی اللہ کی یہ تضیف امام یا, یا کی یہ مقبری کے مقابلے میں ہے ورنہ اصل وہ کیا ہے بہی بات ہے بات سمجھے نا اصل وہ کیا ہے بہی بات باسن ہے جب مقابلے کے بارے میں ان, کے... ان سے سوال نہیں کیا گیا اسی طرح آپ دیکھیے کہ عبد الرحمان بن سلیمان ہیں ان کے بارے میں امام یا یا پھر معین نے امام نسائی نے اسی طرح امام ابو ذرا وغیرہ نے سب نے کہا کہا ہے کہ یہ توسیع کی ہے لیکن بعد نے اس میں کلام بھی کیا ہے کلام بھی کیا ہے اب یہ کلام یہ کس تنازع میں ہے حافظ ابن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرمایا ہے کہ یہ تقابل یہ اعتراض اور یہ ان پر زوف کا جو حکم بعد نے لگایا ہے یہ شقات کے مقابل میں مقابلے میں لائے ورنہ فی اصل ہی وہ کیا ہے جس طرح ابو ذرہ نے اور ابو آدم نے اور پناہ اور پناہ نے اس کو سکھا کہا ہے لیکن بعد میں جو کلام کیا ہے وہ اس سے اوسط کے مقابلے میں اس کے اوسط کے تقابل میں یہ کہا ہے تو جرا و تادیر میں جس وقت اختلاف ہوتا ہے اس اختلاف کو حل کرنے کی یہ دو پوزیشنیں میں نے آج کے سامنے ذکر کی ہیں اب تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں باقی باتیں جو ہے نا انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اس کے گوش ال کرنے کی کوشش کریں گے وما اللہ اللہ اللہ لا شریک اللہ اللہ محمد آپ کی خدمت میں گفتگو میں کے اختتام پر دو باتیں ذکر کر رہا تھا ایک تدلیس کے حوالے سے اور دوسرا جرا و تعدیل میں تعارف کے حوالے سے لیس کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض عمہ ایسے ہیں کہ وہ اگر متلسین سے روایت کریں تو ان کی بیان کی ہوئی روایت سما پر مقبول ہوتی ہے وہاں تدلیس کا شائبہ ختم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ متلس سے وہی روایات بیان کرتے ہیں جو محمول عل شوا وہ پھر آگے شوا کی تشریح کریں یا نہ کریں اختصار اقتصار سے معناً ہی روایت کر دیں تو ان کی مدلث سے بیان کی ہوئی روایت معمول الص ہوگی البتہ ایک دو روایتیں ایسی ہی ہیں قطعہ مشہور مدلث ہے ابو زبیر مدلث ہے ابو و مدلس لیکن قطعہ سے ایک روایت ایسی ہے جس کے بارے میں خود امام شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی مداحنت نہیں کی میں ہمیشہ امام قطع کے منہ کی طرف دیکھتا رہتا تھا کہ وہ روایت بیان کرتے ہوئے کیا لفظ بولتے ہیں اعلیٰ کہتے ہیں سمیتو کہتے ہیں حد سنی کہتے ہیں اعلیٰ کہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ سراہت سما کی نہیں کرتے ان کو رائے تو, تو قطع یہ کہتے ہیں شوبہ رحمۃ اللہ کہ میں قطعہ کے منہ کو دیکھتا تھا کہ یہ زبان سے ہونٹوں سے کون سا لفظ نکالتے ایک روایت ایسی بھی ہمارے سامنے آتی ہے جو قطعہ سے یہ روایت کرتے ہیں اور قطعہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں قطعہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے امام شعبہ نے کہا ہے میں نے کبھی بھی مداحنت نہیں کی لیکن یہ روایت جو ہے اس کے بارے میں میں فتح سے نہیں پوچھ سکا کہ آپ نے حضرت انس سے اس کا سما کیا ہے یا نہیں کیا ہاں؟ وہ روایت کون سی ہے اب یہاں ایک بڑی مشکل بات ہے وہ روایت ہے صحیح مسلم کی صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت انس سے روایت جس میں یہ ذکر ہے سب و سکو کا روایت ہے نا حضرت انس سے سب و سقوع کا اس روایت کے بارے میں فتح کہتے ہیں کہ میں حضرت شوبہ کہتے ہیں کہ میں فتح سے اس روایت کے بارے میں سوال نہیں کر سکا اور یہ بات ہے ان سے نقل کی ہے امام سراد رحمۃ اللہ علیہ مسرت سراج میں بھی اور حافظ اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقرج میں بھی اور اسی مستفرج کے حوالے سے حافظ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بت الباری میں یہ روایت ذکر کی ہے اب یہاں یہ مسئلہ بھی یمن آ جائے کہ یہ روایت اس طرح مسلم میں ہے اسی طرح یہ روایت میں بھی یہ روایت مسلم میں بھی ہے اور یہ روایت بخاری میں بھی ہے اب کہا یہ جاتا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام روایات جو مدلسین سے ہیں وہ محمود علی الصما ہے اصول یہی ہے ٹھیک ہے لیکن اب یہاں کیا جائے یہاں تو شوبھا خود کہتے ہیں کہ میں اس روایت کے بارے میں نہیں پوچھ سکا تو یہ محمول علیہ سما کیسے ہو سمجھے نا اشکار سمجھے اب یہ محمول علیہ سما تو نہ ہوئی نا اور ہے بھی روایت یہ کس میں صحیح مسلم میں ہے اور صحیح بخاری میں اب آپ دیکھیں امام بخاری نے کیا کیا اسی سے امام بخاری کی جو ہے نا مرتبت اور جلالت اس کا پتہ چلتا ہے امام بخاری نے کیا کیا ہے اس روایت کو ذکر کرنے سے پہلے اسی روایت کو اسی مفہوم کو حضرت ابو حریرا سے بیان کیا ہے آ سمجھے اسی روایت کو ذکر کیا ہے امام بخاری نے کس سے پہلے حضرت ابو حریرا سے اور حضرت ابو حریرا سے روایت بیان کرنے کے بعد پھر روایت یہ ذکر کی ہے حضرت انس کی جس کو شوبہ فتح سے روایت کرتے ہیں اور جس کے بارے میں شوبہ اپنے فرمائے امام بخاری پر وہ اس بات کو سمجھتے تھے اسی لیے بنیاد امام بخاری نے حضرت ابو و کی روایت پر رکھی ہے اور تائید میں حضرت انس کی روایت کو ذکر کیا ہے لہذا وہ جو حضرت انس کی روایت میں تدلیس کا جو شعبہ تھا اس کے ذوف کا وہ حضرت ابو حرارا کی روایت شاہد آنے کی وجہ سے وہ مورد الزام اور مورداس نہیں رہی لیکن مسلم میں باقی رہی باقی سمجھے یا نہیں اسی سے پتہ چلتا ہے اسی انہی وجوہ کی بنا پر کہ صحت کے اعتبار سے جو مقام جو محتاط طریقہ امام بخاری کا ہے وہ امام مسلم بڑے ہیں لیکن امام بخاری بہرحال امام بخاری وہ بہرحال امام بخاری ہیں اور ان کا برتبہ اور درجہ وہ امام مسلم سے کہیں فائق ہے اور اس کا اعتراف تو خود امام مسلم نے بھی کی ہے خیر یہ تو ایک زمان بات تھی کہ قطادہ اپنے شعبہ جب روایت کرتے ہیں مدلسین سے تو ان کی روایت محمول علی السماع ہوتی ہے اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے ابو زبیر مدلس ہیں لیکن امام لیس بن سعد جب ابو زبیر سے روایت کریں تو لیس کی ہر روایت ابو زبیر سے محمول السما ہوگی شعبہ کی طرح لیس کی روایت بھی ابو زبیر سے کیا ہوگی محمول علسما ہوگی اسی طرح ابو اسحاق سے ابو اسحاق و ہے ابو اسحاق سے روایت اگر کریں زبیر بن معافیہ زہیر بن معاویہ اگر روایت کریں تو زہیر بن معاویہ کی ابو احصاب سے روایت وہ بھی محمول علیہ سبا ہوگی وہ بھی ابو احاب کی تدلیس کی روایت کو قبول نہیں کرتے اسی طرح آپ دیکھیں کہ حسین حسین جس وقت وہ روایت کرتے حالانکہ حشین مدلس ہے حشین بن بشیر مدلس ہے لیکن امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حسین جب حسین سے روایت کرتے ہیں حسین سے حسین سین سے نہیں حسین سے حسین سے روایت کرتے ہیں تو حسین کی حسین سے روایت جو ہے وہ معمول علسما ہے وہ حسین تدلیس کرتے ہیں لیکن حسین حسین سے حسین تدلیس نہیں کرتے یا اسی طرح آپ دیکھیں ابن جرید ہیں ابن جرید مدلس ہے لیکن ابن جریز جب اتا سے روایت کرتے ہیں تو اتا سے روایت کرنے میں ابن مدت تدلیس نہیں کرتے اسی طرح بن سعید قطان ہے رحمت اللہ علیہ وہ جب روایت کرتے ہیں مدلسین سے شعبہ کی طرح اسی طرح ان کی روایت یاحجہ بن سعید قطان کی بھی وہ کیا ہوتی ہے مدلسین سے محمول الف سما ہوتی ہے یہ مختلف کتابوں سے میں نے آپ کے سامنے یہ خاکہ رکھا ہے شعبہ کی روایت یا یا بن سعید قتان کی روایت لیس کی ابو زبیر سے روایت زہر کی ابو اصحاد سے روایت اور ابن جریج کی اطاع سے روایت حسین کی حسین سے روایت میں سے نہیں ہوتی تدریس کے حوالے سے یہ بات بھی ہمارے پیش نظار رہنی چاہیے محفوظ ہونی چاہیے پھر جہاں تک تارزر تعداد کی بات ہو رہی تھی کہ ایک ہی راوی کے بارے میں جب اقوال مختلف ہوں تو اس میں تطبیق کی کیا صورت ہے ایک تطبیق کی صورت وہ ہے جو امام ابن حبی ہاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے تو جر و بتعدیل میں یہ عموماً جو اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں یہ بات موجود نہیں ہے ابن ابھی حاتم نے یہ ذکر کی ہے بات وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک ہی راوی کے بارے میں جرا و تعداد مختلف ہو تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اس راوی کے بارے میں دوسرے آئمہ جرا و تعداد وہ کیا کہتے ہیں دوسرے آئمہ جرا و تعداد وہ کیا کہتے ہیں اب اس کے بارے میں اگر قادیل کے الفاظ زیادہ ہیں تو وہ تضئیف اس رابی کی ایسی صورت میں قابل قبول نہیں کی جائے گی وہ مثال کے طور پر مثال بھی دیتے ہیں ابن نبی حاتم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ مبارک بن فضالہ ہیں اور ربی بن صبئی سبع صبئی ہیں یہ دونوں جو ہیں کیا ہے مقبول ہیں لیکن کہتے ہیں ان سے یحییٰ بن مئی رحمت اللہ علیہ سے ان کے بارے میں جرا منقول ہے اب یحییٰ بن سے جو جرا ہے اس کا حکم ہم ان دونوں کے بارے میں کیا دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ امام یحییٰ کے جو مواصر ہیں امام احمد بن حنبل ہیں یا دوسرے امام علی بن مدینی ہیں انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے اب جو مفہوم انہوں نے لیا ہے جو درجہ اور مرتبہ انہوں نے سمجھا ہے اس کو مقدم سمجھا جائے گا اس تنہا کال کو قابل قبول نہیں جانا جائے گا توفیق کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک قول تجریح کا ہو تضعیف کا ہو باقی اس کی توفیق کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک آدھے محدث کی تضعیف و قابل قبول ہے، نہیں ہوگی جنہوں نے توصیق کی ہے اس کو ترجیح دی جائے گی بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے جرا و تعداد میں کہ بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو جرا کرنے میں متشدد ہیں آج بھی یہ کیفیت ہے آج بھی کچھ الفاظ اب ساتھی ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی بات بنا لیتے ہیں بڑی بات بنا لیتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جو تساہل ال پسند ہیں وہ نظر انداز کر دیتے ہیں بعض وہ ہیں جو بین بین ہیں ہیں نہ وہ زیادہ گرمی طبیعت میں دکھاتے ہیں نہ تصاحول نظر آتا ہے ان کی طبیعت میں اعتدال ہوتا ہے جیسے یہ انسانی فطری ایک تقاضہ ہے بالکل اسی فطری تقاضے سے یہ حضرات محدثین بھی محفوظ نہیں ہیں یہ بھی ان کے مابین ایک فطری تقاضہ تھا ان میں بھی کچھ ایسے ہیں جو تشدد ہے ان کی طبیعت میں پایا جاتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو معتدل ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن میں تساہل پائے نظر انداز ہو جو چھوڑو یار کوئی بات نہیں خیر ہے ہاں کوئی بات نہیں خیر ہے تو یہ تساہل ہے یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ معاملہ نبی علیہ السلام اسلام کی حدیث کا ہے تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جرا کرنے والے کہیں متشدد تو نہیں ہیں کہ معمولی بات پر انہوں نے حکم زیادہ لگا دیا ہو ہوں اگر متشدد ہیں تو پھر ان کی روایت ان کا ذرا ان کی جرا قابل قبول نہیں ہوگی جبکہ اس کے مقابلے میں موتلین نے اس کی کیا کی ہے توسیح کی ہے بساؤ کا جرا کا سبب جو ہے نا وہ معاشرت بھی ہوتا ہے ہاں ہمارے ہاں عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ الماصرت اصل المنافرت کہ معاشرت جو ہے نا یہ باہم آپس میں منافرت کی ایک ایک جڑ ہے ایک سبب ہے معاصرت کی وجہ سے جناب بڑے بڑے حضرات کی عظمت کو بھی تسلیم مواصری نہیں کرتے یہ انسانی کمزوری ہے لیکن یہ ہونی نہیں چاہیے بڑے لوگوں میں تو نہیں ہونی چاہیے لیکن بہتر انسانوں میں یہ کمزوری ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ جرا جو ہے یہ معاصرت کا شاخسانہ تو نہیں ہے اسی طرح مذہبی اور فکری اختلاف بھی جرا کا سبب بن جاتا ہے جرا کا سبب فکری اختلاف بھی بن جاتا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہاں جرا جو ہے یہ فکری اختلاف کی وجہ تو سے تو نہیں ہے تو یہ مختلف قرائن ہیں کہنا چاہیے کہ مختلف قرائن ہیں یا مختلف اشارات ہیں جن کے ذریعے جرا اور تعدیل کے مابین توافق اور تقابل کی صورت پیدا کی جا سکتی ہے البتہ جہاں جرا مفسر ہو بتلایا گیا ہو اس جرا میں کہ اس پہ جرا کیوں کی گئی ہے ایک ہے جرا مبہم صرف یہ کہا گیا وہ منکر الحدیث ہے جناب وہ کیا ہے وہ متروک ہے لیکن ایک یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ متروک ہے اور فاحش و ہے وضاحت ہے نا متروک کی وضاحت ہے کہ فاحش و ہے اس لیے اس لیے متروک ہے تو ایسی صورت میں یہ جرا مفسر تعدید سے مقدم ہو جرا مفسر کی صورت میں تعدیل بھی ہے اس کی توسیق بھی ہے لیکن جرا میں دلیل ذکر کی ہے کہ یہ مجرو اس وجہ سے ہے جرا کرنے والے کے پاس دلیل ہے اس دلیل کی وجہ سے قابل قبول ہے وہ راجے ہے کس سے تعدیل سے تعدیل میں تو ابہام پیدا ہو سکتا ہے لیکن جب اس نے دلیل دی ہے تو اس دلیل کی بنا پہ جرا مفسر وہ کیا ہوگی وہ راجے ہوگی یہی حضرات محکہ یعنی افسر اور محدثین کا یہی ایک اصول ہے اب آگے دیکھیے توثیق کے کلمات میں یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ بسا کا سکا کا لفظ وہ جو اشتراحی سکا لفظ ہم بولتے ہیں جس سے مراد راوی کی عدالت مراد ہوتی ہے وہ بساؤقات یا راوی کا سبب جس میں ہوتا ہے کہ یہ راوی سکا ہے جب سکا کہا جائے تو کیا ہے وہ راوی عادل بھی ہے اور راوی ضابط بھی ہے لیکن بساؤ کا سکا کا لفظ یہ ہم بولتے ہیں مدثین بولتے ہیں تو یہ معروف معنی میں نہیں بولتے وہ کیا پوزیشن ہے کہ سکا کا لفظ بھی بولتے ہیں اور اس کے ساتھ وہی محدث رئیف کا لفظ بھی بول دیتے ہیں مساوقات آپ دیکھیں گے ایک ہی رابی کے بارے میں ایک ہی رابی کے بارے میں ایک ہی معدس وہ توثیق بھی کر رہا ہے اور تزہیر بھی کر رہا ہے یہ تو تار جرا میں اور زیادہ سر درد کا باعث ہے نا وہاں تو اقوال تھے مختلف حضرات کے یہاں اختلاف ہے ایک ہی معدس کے قول کا مثال کے طور پر امام یاجا بن معیم رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمان بن ان زیاد بن ان کے بارے میں یہ کہا لہ سب ہی باسل اور یہ کہا بھی ہے امام یا بن یا کہ جس راوی کے بارے میں میں لا لہ سب ہی باسل کہوں وہ راوی سکھا ہوتا ہے یہ ان کی سرا ہے لہسا بہ باسل کہوں تو وہ راوی کیا ہے سکھا ہے اب یا, یا اب عبد الرحمان بن زیاد بن ان کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں لہسا بہی باسل بھی ہے اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وحب عیفن وح وزا عیفنف بھی ہے اب شکا بھی ہے اور ضعیف بھی ہے یہ تو دونوں متضاد باتیں ہیں وہی نا جو سکا ہے وہ ضعیف کیسے ہے اور جو ضعیف ہے وہ سکا وہ سکا کیسے ہوا تو ایسی صورت میں علماء نے کہا ہے کہ سکا کا یہ لفظ کس معنی میں بولا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سکا کا لفظ بسا اوقات کی توثیق پر نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اس کی عدالت تو ثابت ہے یعنی یہ جھوٹا نہیں ہے کذاب نہیں ہے متحم نہیں ہے بات سمجھے نا اس سے مراد یہ ہے کہ سکا سے مراد یہاں کیا یہ متحم نہیں ہے قذاب نہیں ہے اس سے مرادی باقی جو اوساف ہے راوی کی کمزوری کے جو ضوف کے وہ اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے یعنی توثیق ایسے موقع پر راوی کی تعدیل کے تناظر میں ہوتی ہے اور تذریف اس کے ضبط کے تناظر میں ہوتا ہے بات سمجھی یہ بھی ایک فرق ہے بیان كرتے آپ دیکھیے اسی طرح ربی ببھی کے بارے میں ضعیف جدن, جدن, جدن بھی ہے یہ دونوں صورتے بالكل آپس میں متلاد ہیں تو یہاں بھی کیا ہے کہ عدالت میں تو وہ سدوك شكا ہے لیکن ضبط میں باقی کمزوریوں میں صوبے حفظ میں وہ کیا ہے کمزور ہے تو بساؤ کا کا لفظ معروف توسیق کے معنی میں نہیں بولا جاتا جب ایک ہی مدت سے سکا اور تذیف کے دونوں الفاظ برابر برابر آئیں اور یہ صورت بھی راویوں میں موجود ہے پریشانی تو ہوتی ہے نا جی اب ان دونوں میں کون سی بات درست ہے تو اس کی توفیق کی بھی یہ ایک صورت بیان کی گئی ہے اور بہت سے رابیہ اسی طرح اسحاق بن یا کے بارے میں اسی طرح اسرائیل بال یونس کے بارے میں بن حسین کے بارے میں ایک ہی معدت سے توثیق بھی ہے اور تذیب بھی ہے اسی طرح سپا کا لفظ ایک اور معنی میں بھی بولا جاتا ہے سکا کا سے معنی کہ سکا سے مراد کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لفظ تو لفظاً توسیق پر مراد ہوتی ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کا سپہ نہیں ہے جسا مثال کے طور پر امام مروزی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو کہا کہ جی اباب بن اطا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں فرمانے لگے عبد الوہاب بن اتا کے بارے میں کیا ہے شکاتن تو. تو میں نے پھر وہ پوچھا کہ کیا وہ سکا ہے وہ سکا ہے تو کہنے لگے ان شکا تو شقا مقابلے میں کیا کہہ رہے ہیں پوچھا گیا ہے تو کہتے ہیں شکا تو قطان. کیا مطلب کہ آلہ درجے کا شکا تو قطان ہے. ہے یہ بھی شکا لیکن الا درجے کا شکا کیا ہے وہ کون ہے وہ قطان ہے رحمت اللہ علی. اسی طرح معمون تھے پسندیدہ تھے ٹھیک تھے سفیار کون ہے, وہ اور سوری ہے. یعنی کا کافی کبھی, کبھی کیا بولتے ہیں اوسط کے لیے بولتے ہیں اور یہ کب بولتے ہیں جب تقابل میں ایک اور شکا کی بات آئے تو یہ مختلف اسلوب ہے اس موضوع پر اب حال ہی میں تو دو چار سال ہوئی ہوئے ہیں بہت اچھی کتاب ہے آئی ہے قرائن و ترجیح تعدیل و تجریح دفتور عبدالعزیز بل صالح حافظ اللہ کی بہت ضخیم کتاب ہے تقریباً پانچ سو صفحے کے قریب قرائن و ترجیح تعدیل و بہت اچھی کتاب آئی اسی طرح راویوں کی توثیق اور تجریح کے علاوہ ایک اور پہلو بھی ہے راویوں ہی کے بارے میں یہ دیکھنا بھی چاہیے یعنی رجال کا ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ دیکھیں کہ یہ راوی اس کی پیدائش کب ہے اور راوی اس کی وفات کب ہے بسا اوقات ہمارے سامنے بہت سی باتیں آتی ہیں روایتیں بھی آتی ہیں حکایتیں بھی آتی ہیں لیکن اس کو بیان کرنے والے بھی اچھے خاصے اچھے بھلے آدمی ہوتے ہیں لیکن جس وقت تقابل کیا جاتا ہے اس وقت پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بات جو ہے نا وہ سچی معلوم نہیں ہوتی یہ درست معلوم نہیں ہوتی بلکہ محدثین رحم اللہ نے یہ جو وفیات کا علم ہے مستقل طور پر راویوں کی پیدائش اور وفات اس کو معلوم کرنے کا ایک مستقل عنوان رکھا ہے تاکہ راویوں کے بارے میں یہ پتہ چلایا جائے کچھ ایسے راوی ہیں جو کہتے ہیں میں نے جناب فلاں سے بھی سما کیا ہے میں نے فلاں سے سما کیا ہے اپنی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کہ میرا فلاں سے بھی ملاقات ہے فلاں سے بھی سیما ہے لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ حضرت صاحب آپ پیدا کب ہوئے تو فرماتے ہیں فلاں سن میں جب وہ پیدا پیدائش کی بات بتلاتے ہیں تو اقدا کل جاتا ہے کہ یہ تو پیدا ہی حضرت صاحب کی وفات کے بعد ہوئے یہ تو حضرت صاحب کی وفات کے بعد پیدا ہوئے ہیں انہوں نے ان سے سما کیسے کر لیا تو اس سے بھی اس کا جھوٹ نتر جاتا ہے صرف جھوٹا قذاب جھوٹ بولنے سے ہی نہیں اس طرح بھی جھوٹوں کا جھوٹ نکلتا ہے بات سمجھے نا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے راویوں کی پہچان کا مثال کے طور پر آپ دیکھیے اسماعیل بن عیاش نے ایک سے پوچھا کہ جناب فی آئیے سرد ان کا مادان خالد بن مادان سے جناب آپ نے کب سوا کیا ہے تو وہ کہنے لگے ایک سو تیرہ میں میں نے سما کیا ہے ایک سو تیرہ میں, میں نے خالد بن سما سے خالد بن مادان سے سما کیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سات سال بعد سات سال بعد ہے ان کا تل دامو ان کا سمیت من ہو بعد موت ہی سب سنین ان کے مرنے کے سات سال بعد قبر میں جا کے سما کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سو تیرہ میں وہ تو سات سال پہلے فوت ہو چکے تھے آپ نے قبر میں جا کے سما کیا تو اس آدمی کا راوی کا جھوٹ نکھر گیا یعنی راویوں کے پرکھنے کی ایک طریقہ یا ایک ذریعہ وہ کیا ہے راویوں کا سما دیکھا جائے ان کی ولادت دیکھی جائے اور ان کی پیدائش بھی دیکھی جائے اسی طرح مول بن عرفان ہے وہ کہنے لگے حد دسنا ابو وائل خارج علینا ابن مسعود بے خارج علینا ابن مسعود مسعد بے صفین آپ جیسا ہوشیارہ آدمی سمجھدار بیٹھا تھا وہ کہنے لگا یہ دیکھو محلہ کیا کہہ رہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود صفین میں آئے اور ہم ہاں نے ان سے سما کیا وہ عبداللہ بن مسعود تو فوت ہو گئے تھے عثمان غنی کے دور میں تو صفین میں عبداللہ بن مسعود کب آئے عبداللہ بن مسعود تو حضرت عثمان غلی کے دور میں انتقال کر گئے تھے تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جناب صفین نے مسعود سے سنا اناجو تو اس قسم کے راویوں کو پہچاننے کے لیے ایک ذریعہ کیا ہے یہ وفیات کا بھی ہے ایک روایت ہے بیان کی ہے ہمارے ایک بہت بڑے قاضی نے خلیل بن احمد اشبک بن خلیل نے ایک روایت بیان کی ہے وہ کہتا ہے اشبق بن خلیل بیان کرتا ہے کہ جناب اپنی صنعت بیان کر عب مسود رضی اللہ عنہ تعالبی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی میں نے حضرت ابو بکر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی میں نے حضرت عمر کے پیچھے بھی حضرت عثمان کے پیچھے بھی اور کوفے میں حضرت علی کے پیچھے بھی کوفے میں حضرت علی کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی اور یہ نبی علیہ السلام بھی اور خلفائے راشدین نبی علیہ السلام بھی اور قلفۂ راشدین بھی یہ کیا تھے رفردین نماز میں نہیں کرتے تھے اب یہ بات اشبک بن خلیر بیان کرتا ہے جو مالکی فقی ہے اور وقت کا قاضی ہے چالیس سال تک وہ قضاء پہ فائز رہا ہے اب یہ بیان کرنے والا مگر اب عبداللہ بن مسعود وہ تو فوت ہوئے حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دو طوفے میں نمازیں پڑھانے لگے جا کے جب مدینہ چھوڑ کے عثمان غنی کی شہادت کے بعد طوفے چلے گئے تو عبداللہ ابن نے قبر پہ آ کے قبر سے نکلنے کے بعد حضرت نمازیں پڑھی تھی تو عصب بن خلیل جو ہے نا اس کا یہ جھوٹ نتر گیا اس کا جھوٹا ہونا اس چیز سے جو ہے وہ ثابت ہو گیا اسی قسم کے اور بہت سے واقعات ہیں آپ دیکھیں حیرانی ہوتی ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ حافظ ابن کشیر جیسا بہت بڑا آدمی ہے انہوں نے تفسیر میں بھی تاریخ میں بھی البدایہ میں بھی اور تاریخ میں بھی ایک بڑا عجیب واقعہ رقل کیا تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں اور چھٹی جلد میں البدایہ میں وہ کیا کہ جناب حضرت عبداللہ بن امر بن آس رضی اللہ تعالی ان کا وہ کے پاس مسلم کذاب کے پاس کب فل جاہلیہ لفظ لکھتے ہیں جاہلیت کے دور میں جب ملاقات ہوئی صنع میں اپنے اس کے کس کے وہ مسلمہ کذاب کے ساتھ تو مسلم نے کہا کہ آپ بتلائیے کہ آپ کے صاحب پر آج کل کون کیا نادر ہوا ہے آپ کے صاحب پر کیا چیز نادر ہوئی ہے عمر بن عبداللہ بن امر بین آس کہنے امر بین آس کہنے لگے عبداللہ امر بن آس کہنے لگے کہ آج کل ایک سورت نادل ہوئی ہے اِنَّ الْإنسَانَ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا <الصَّعَلِحَات> یہ سورت نادل ہوئی ہے وہ کہنے لگا اچھا مجھ پہ بھی سورت نادل ہوئی ہے مجھ پہ بھی کچھ وہی نادل ہوئی ہے تو اب مسلمہ کلداب نے اپنی بیان کی ہوئی ہے عربی کی کوئی الفاظ وہ عمر بن آس کے سامنے دوہرا دیے اب یہ بات کون نقل کرتا ہے دیکھیے عبداللہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھنے کی اور سوچنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ پہلے تو سورت اثر جس طرح کے سیوتی نے کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ الاتقان میں یہ وہ سورت ہے جو نزول کے اعتبار سے تقریباً بارہویں نمبر پر ہے بارہ یا تیرہویں نمبر پر یعنی اوائل میں یہ سورت بل اثر نازر ہوئی تھی اس وقت عمر بن امرس کیا ہے مسلمان نہیں تھے مسلمان, نہیں تھے. مسلمان نے دعوی نبوت کیا ہے وفو آم الوفود کے بعد نو ہجری کے بعد نو ہجری کے بعد بلکہ ام الوفود میں یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے سلم آپ کی خدمت میں حاضر ہونا منقون ہے بدایا ہی میں ہے اور یہاں سے جانے کے بعد خود ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابھی نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے جب اس نے دعوی نبوت کیا بات سمجھے یا نہیں اس واقعے سے پتا چلتا ہے اس حفاظت سے پتا چلتا ہے کہ اس کا दावा نبوت کب سے تھا جب آپ ابھی مکہ مکرمہ سے میں تھے تو یہ تاریخی اعتبار سے یہ روایت یہ حقائق جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہوتی کہنے کا مقصد یہ ہے احادیث ہو یا واقعات ہوں ان کو پرکھنے کے لیے یہ سنین کا علم یہ بھی محبوز رکھنا لازم اور ضروری ہے یہاں ایک اور لطیفے کی بات بھی سنیے اسکبیر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسکبیر امام محمد رحمت اللہ علیہ کی معروف کتاب ہے اور اس کے بارے میں اقوت و رسم المفتی میں ابن نجائم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ السیر جس وقت امام محمد نے لکھی تو یہ لکھی امام اوزائی نے اس کتاب کو دیکھا تو امام اوزائی نے کہا کہ یہ سیر کا علم اہل کوفہ کا علم نہیں ہے یہ اہل شام کا علم ہے تاریخ کا سیر کا علم اہل کوفہ کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے اہل شام کا ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا تو انہوں نے جناب پھر کیا ہے سلکبیر لکھی اور اس کو دیکھ کے امام اوزائی رحمت اللہ علیہ مضبوط ہو گئے اور سعد رسم المفتی میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ السیر القبیر امام محمد کی آخری کتاب ہے یہ امام محمد کی کیا ہے آخری کتاب ہے اب جب ہم یہ چیز پڑھتے ہیں اب لکھنے والے ابن نجائم ہے بڑا آدمی لکھنے والا ہے مو... کتاب بھی رسم المفتی میں لکھی ہوئی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا صفحہ نمبر نو میں یہ پوری حکایت داستان لمبی لکھی ہوئی ہے اب جب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا سنین کے دائرے میں تو امام محمد پیدا ہوتے ہیں ایک سو بتیس میں ایک سو بتیس میں امام محمد پیدا ہوئے اور اب اس سے آپ دیکھیں کہ فوت ہوئے ہیں امام محمد ایک سو اسی نو انانوے میں جبکہ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ وہ فوت ہوتے ہیں ایک سو اٹھونجا میں ایک سو اٹھاون میں سمجھے نا گویا جب یہ حساب دیکھا جائے تو امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کے بعد امام محمد بن حسن شہبانی اکتیس سال زندہ رہتے ہیں. کتنے سال زندہ رہتے ہیں اکتیس سال اس کا منتقی نتیجہ یہ ہے کہ اس سیر کے بعد اکتیس سالوں میں امام محمد نے کچھ نہیں لکھا بات سمجھے یا نہیں سمجھے کچھ نہیں لکھا حالانکہ یہ کے خلاف امام محمد نے تو بہت کچھ لکھا ہے بہت سی کتابیں جو ہیں لکھی ہیں اب یہ کہنا کہ ادھر آخری کتاب ہے اور امام ادائی رحمتہ اللہ علیہ نے دیکھی ہے اگر آخری ہے تو امام ادائی نے کیسے اس کو دیکھ لی بات سمجھے جبکہ امام اوزائی ایک سو میں انتقال کر چکے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں احادیث میں بھی موجود ہیں لیکن اس قسم کے واقعات کا دائرہ معلوم کرنے کے ایک ذریعہ رجال کی توثیق اور تعدیل سے ہٹ کے اس کی وفیات اور اس کی پیدائش یہ بھی منہوز رکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ حقیقت بھی اسی طرح ہے یا کسی بنانے والے نے یہ چیز بنا لی ہے بہت سی اسی طرح باتیں بنائی ہوئی ہیں امام احمد بن امبر رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ امام ابو ابونیفا اور امام اوزائی کے آپس میں سوا نہیں ہے کہ جائے کہ امام اوزائی اور امام ابو محمد بن حسن شہبانی کا ان کی ملاقاتیں اور گفتگو جو ہے نا وہ مان لی جائے بات سمجھے یا نہیں سہی یعنی استاد سے سما کا مسئلہ مخدوش ہے جائے کہ امام محمد سے جو امام و نفا کے آٹھ سال بہت فوت ہوئے ان سے ملاقات اور ان کے ساتھ یہ مذاکرہ اور پھر اس کے بعد سید القبیر کی کا لکھا جانا اور پھر وہ بھی اس اسلوک سے کہ اس کے بعد اور کوئی کتاب انہوں نے نہیں لکھی یہ بھی کہانی مروم ہوتا ہے بنائے کے زمرے میں آتی ہے امر واقعہ واقعاتی اعتبار سے یہ چیز جو ہے محسوس صحیح نہیں ہوتی تو یہ چیزیں ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے ذرا و تعدیل سے ہٹ کر بھی اب یہاں ایک بات اور میں آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں جو نہایت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ جرا و تعدیل کی کتابوں سے جب ہم مراجد کریں اس وقت ہمیں بہت سی تحقیق کی ضرورت ہے بہت سی تحقیق کی بھی اور بہت سے احتیاط کی بھی ضرورت ہے بالخصوص یہ جو کتابیں ہمارے سامنے مختصرات ہیں مختصرات سے مراد جتنی بھی میزان الاعتدال ہے یا میزان الاعتدال کے پہلو پہلو آفر اپنے حضر کی تہذیب التحدیب ہے حتیٰ کہ علامہ مزی کی تہذیب الکمال ہے پھر اس کے بعد فدر جی کا خلاصہ ہے یہ جو مختصرات ہیں صرف اسی پہ کانات کرنا کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے جب تک آپ اصل مراجے کی طرف رجوع نہ کریں اس وقت تک آپ عین ممکن ہے کہ الفاظ کو نقل کرنے یا الفاظ کو سمجھنے میں خطا کھا جائے اور اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں حتیٰ کہ راوی کچھ اور ہے اور اسی کے ہم نام دوسرا راوی ہے اور ان راویوں کے بارے میں ایک ہی جرا دوسرے راوی میں اور اس کی ذرا کلام دوسرے رابی میں ان مختصرات میں نقل کیا ہوا ہمیں نظر آتا ہے مثال کے طور پر دیکھیے محمد بن صابت البنانی ہے محمد بن صابت البنانی ہے اسی کے تقابل میں ایک محمد بن صابت العبدی ہے محمد بن صابت نام ایک باپ بھی ایک لیکن فرق اور امتیاز نسبت سے کہ یہ محمد بن صابت بنانی ہے اور وہ محمد بن صابت عبدی ہے اب ہوا کیا ہے ابن حاتم رحمت اللہ علیہ علی، بھی تاریخ کی کتاب اب چکی ہے ابن ابی خیشما اب نے یحیاء بن سے نقل کیا ہے کہ محمد بن ثابت الغنانی کیا ہے لے سب کبھی لے سب یہ قوی نہیں ہے اب یہ نقل کس نے کیا ہے معمولی آدمی نقل کرنے والا نہیں نقل کرنے والے کون ہیں امام ابن ابی حاتم رحمتہ اللہ علیہ مگر حافظ ابن حجم نے یہ بات کہہ کے حیران کر دیا وہ کہتے ہیں کہ یہ بات محمد بن ثابت بنانی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ابن ابی خیشما نے یہ امام یا بن معین کا قول محمد بن صابت ابدی کے بارے میں کہا ہے یہ محمد بن ثابت ابدی کے بارے میں ہے محمد بن ثابت بنانی کے بارے میں نہیں ہے آپ آپ دیکھیں بن حاتم اللہ علیہ یہ یہ تو بہت بات کی ہوئی ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ محدثین کا دور ہے برائے راج کتاب سے نقل کرتے ہیں اب ایسا ہوتا کیسے یہ کیوں ہوتا ہے اب دیکھیے نا ایسا ہوا کیوں ہوتا ایسا یہ ہے اب دیکھیے محمد بن صابت کا ترجمہ بھی ہے نیچے دوسرا ترجمہ بھی ہے اسی تقابل میں آ رہا ہے رفض نقل کرتے ہوئے بساؤ کا نظر ترجمے پہلے ترجمے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور اس میں جو بات کی ہوئی ہوتی ہے وہ نچلے والے رابع کی طرف غلطی سے نقل ہو جاتی ہے یہ انسانی خطا ہے بات سمجھی یہ انسانی تقاضا ہے آپ نے تجربہ نہیں کیا اللہ آپ کو توفیق دے جب آپ اس میدان میں آگے بڑھیں گے کتابوں کی مراجت کریں گے کتابیں لکھیں گے اور پروف ریڈنگ کریں گے اور پروف ریڈنگ کرتے ہوئے آپ کو یہ آ, یہ چیز محسوس ہوگی کہ آپ کا جو ہے نا کمپوزر کمپوز کرنے والا وہ اوپر کی سطر کو نقل کر رہا ہے اوپر لفظ آیا ہے نا اور میں نے دو سطر کے بعد بھی یہی لفظ آیا ہے اور میں نے اور درمیان کی دو سطریں غیر اور, اور میں نے سے دیسرے, نیچے کی عبارت وہ نقل کرنا شروع کر دی یہ آج بھی ہوتا ہے بات سمجھے نا یہ آج بھی ہوتا ہے یہ انسانی کمزوری ہے انسان سے اس قسم کی غلطی ہو جاتی ہے آمدا نہیں ہوتا ہاں? قصدا نہیں ہوتا لیکن یہ انسانی کمزوری ہے اور اس کمزوری کو زائل کرنے کے لیے بیداری کی ضرورت ہے ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ کہیں کہاں نقل کرنے میں کوئی غفلت واقع نہ ہوئی ہو جس طرح میں نے عرض کیا کہ محمد بن صابت ابدی کے بارے میں یہ بات نہیں کہی بلکہ ابن ابھی خیشمہ نے یہ نقل کی ہے یا بین سے کس کے بارے میں محمد بن صاحبت کس کے بارے میں ابدی کے بارے میں یا کہ نقل کس کے بارے میں ہو گئی محمد بن صابت گنانی کے بارے میں بالکل اسی طرح کی وہ معروف ایک مثال ہے محمد بن سعید کی امام بخاری کے بارے میں یہ آپ کی تہذیب میں بھی لکھا ہوا ہے میزان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری نے کیا کہا ہے کہ محمد بن سعید کیا ہے منکر الحدیث ہے حالانکہ یہ ہے کہ امام بخاری نے محمد بن اسماعیل کو نہیں کہا بلکہ محمد بن سعید کو کہا ہے محمد بن سعید کو کہا دونوں کا ترجمہ اوپر نیچے ہے نہ ترجمہ نقل کرنے میں بس یہ دشا ہوا ہے اور اس کے بعد مختصرات میں یہ اسی طرح بغیر مراجت کے نقل ہوتا چلا گیا ہے یہ معمل کا ہی مسئلہ نہیں ہے اور بھی اس قسم کے کہنا چاہیے کہ مثالیں اللہ آپ کا بھلا کرے کتابوں میں موجود ہیں جس طرح کے علابن ہارس ہے علاب ان حارث کے بارے میں بھی تہذیب میں لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو بنک الحدیث کہا ہے حالانکہ امام بخاری نے علابن حارث کو نہیں کہا اس کے بعد ہے علابن کثیر علا بن کثیر کے بارے میں بالکل حدیث کا ہے اب علا بن کثیر کی جرا بھی کس کے بارے میں نقل ہو گئی علا بن کے بارے میں تو یہ ایک انسانی فطری کمزوری ہے اور ایسا ہو جاتا ہے اور کیا کرنا چاہیے جب یہ جرا نقل دیکھیں تو مراجد اصل کی طرف کر لینی چاہیے اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تب بھلا کہہ رہے عمر بن نافع ہیں عمر بن نافع مولا ابن عمر ہیں اور ایک ہے ی نام پر ہے امر بن نافی عمر بن ناف مولا ابن عمر ہے اور ایک یہی نام ہے عمر بن ترجمے میں امام یا بن مئی کا قول نقل کیا ہے اور وہ کیا کہا ہے کہ لو بشین لدیس بشین ابن ادی نے کامل میں نقل کیا ہے اس کے بارے میں عمر بن نافع مولا ابن عمر کے بارے میں جب کہ آپ تہذیب میں دیکھیں تو تہذیب میں یا, یا بن مین کا یہی قول عمر بن نافی کے بارے میں درج ہو گیا ہے عمر بن ناف سخفی کے بارے میں درج ہو گیا ہے یا اسی طرح آپ دیکھیے یا, یا بن, بن مسلم القا ہے اور اس کے بارے میں یہ نقل ہوا ہے تہذیبی ہی میں بن معین سے کہ امام بن معین نے یا بن مسلم البقا کو ضعیف کرار دیا ہے جبکہ عمل واقع یہ ہے کہ یہ مسلم البقا کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ یا بن مسلم الحمدانی کے بارے میں یہ یا بن مئی کی کس کے بارے میں بن مسلم الحمدانی کے بارے میں تو اس قسم کی بہت سی یہ کہنا چاہیے کہ خطا اور کہنا چاہیے کہ الفاظ جرا اور تعدیر میں منقول ہوتے ہیں بلکہ ایک جگہ بہت عجیب سا لطیفہ ہے تہذیب التہب میں تہذیب التہب میں گیارہویں جلد میں ایک جگہ ہے کہتے ہیں کال ابو ہاتم ہو دی اب دیکھیے تعدیر ہے یہ جلا کیا ہے تادیر ہو واند یہ تہذیب التہب میں لکھا ہے ابو حاتم کا بال نقل کیا ہے جبکہ اللہ اکبر جرا و تعدیل میں کیا ہے ہوا یہ ہوا ید عدل سخت ترین جرا ہے کہتے ہیں کہ عدل ایک کہنا چاہیے کہ جلاد کا نام تھا عدل کیا ہے ایک حکومت میں جلاد کا نام تھا جب کسی آدمی کی ہلاکت اور بربادی کا اشارہ کرنا ہوتا تو وہ کہہ دیتے وہ تو اب ختم ہو گیا اس کا تو نام ہی ختم ہو گیا نام ہی نا لے ہو ہاں اور ہوا ان دی عدلن کہ یہ ہمارے نزدیک کیا ہے وہ عادل ہے اور یہ تحذیب میں لکھا ہوا گیارویں جلد میں صفحہ تین سو میں اسی طرح آپ دیکھیں اللہ آپ کا بھلا کرے امام ابو حاتم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہاں تک یہ بھی ہے کہ امام ابو حاتم رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے فرماتے ہیں کہ یہ رابی لا یحتجب حافظ ابن حجر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ابن ابی حاتم میں نہیں ہے یعنی جناب تعادیل میں نہیں ہے لیکن جب موجودہ کتاب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ کتاب جناب تعدید کے الفاظ موجود ہے لایو ہی کہنا چاہتا ہوں کہ الفاظ کے نقل کرنے میں ان تمام کتابوں سے ہمیں کچھ احتیاط کی ضرورت ہے بہت سی احتیاط کی ضرورت ہے بلکہ آپ کی صحیح جامع ترمزی ہے جامع ترمزی کے جتنے نسخے ہیں آپ کے ہندی حتیٰ کہ آپ کا یہ کیا نام ہے شرا تو فت کا نسخہ بھی اس میں بھی دوسری جلد میں یہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کیا کہتے ہیں کہ زیاد ما ہی فی الحدیثر الحدیث. نسخوں میں اسی طرح ہے توفت الحفظی کے نسخوں میں بھی مصری ہو یا آپ کے ہندی نسخے ہوں یہ عبارت ہے. اور یہ بڑی پرانی خطا ہے حتیٰ کہ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے روز الف میں بھی اپنے یہ ترمزی کے اس خطا کا تذکرہ روز الف میں بھی کیا ہے اب پانچویں صدی کے ہیں وہ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ اور روز الف نکلنے والے اور روز العنف کا پتہ ہے نا ابن احسام کی شرح ہے ہاں سیرت میں ہے نا ابن شام اس کی شرح الرز العنف تو علامہ سہیلی نے ترمزی میں اس غلطی کا اشارہ اس میں کیا ہے اور انف میں بھی پہلی جلد کی ابتدا میں پانچ سفے میں کیا ہے اور وہاں یہ کہا ہے, کہا ہے، انہوں نے انتشاب کر دیا ہے کہ فی ہی، کہ ترمزی سے یہ وہم ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے امام ترمزی سے وہم ہوا ہے یعنی اس وہم کا انتصاب اپنے سہیلی نے امام ترمزی کی طرف کیا ہے لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ناسخ کی پرانی غلطی ہے زیاد بن عبداللہ کے ترجمے میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بھی تہذیب میں اس تصیف کا تذکرہ کیا ہے اصل عبارت کیا ہے اصل عبارت ہے زیاد اشرف یکبہ فی الحدیث اشرف و من این یکبہ فی الحدیث اب کجا اس کی برات اور کجا کیا اس کی تقزیب ما شرف ہی یک زیب و فی اور کجاء اشرف من یجذبہ فی الحديث تو یہ صرف ایک نسخہ ہے جو مؤلف اپنا اللہ عارضۃ الاوہزی کا ہے عارضۃ الاوہزی ہے نا علامه ابن ابن الر بی اللہ علیہ اس نسخے میں یہ صحیح ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نسخوں میں اختلاف ہے امام ترمذی کا بھی صحवत نہیں ہے ناسخین سے غلطی ہے اور بڑی قدیم غلطی چلی ا رہی ہے تو اس قسم کے خطا اور غلطی ہمارے سنن کی کتابوں میں بھی اور رجال کی کتابوں میں بھی موجود ہیں آپ دیکھیے توثیق اور تضیف کے نقل کرنے میں اسی قسم کا تسامو دیکھیں فتح باری کے مقدمے میں ابراہیم بن سوید بن حیان کے بارے میں یہ بات مذکور ہے نقل کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وس ابن معین و اب و یہ اب ایک اور پوزیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اجمالاً کیا کہتے ہیں وَسَّقَهُ فلان فلان سے اب زور سے بھی توثیق ہو گئی اور یا یا بن سے بھی توثیق ہو گئی اور یہ کہاں ہے کس ترجمے میں ہے ابراہیم بن شعیت کے ترجمے میں حافظ نے مقدمہ فت الباری میں ذکر کیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابو ذرا اسی راوی کے بارے میں کہتے ہیں لہسا بھی باسن اب یہ آپ معلوم کر چکے ہیں کہ لسب بہی باسن کی توثیق اور سکا کی توسیق میں فرق ہے سکا کا درجہ آنا ہے نسبتاً لہ سب باسن سے لیکن لہسب بہی باسن فل جوق ہے اس لیے اختصاراً حافظ ابن حجر نے اس کو بھی توثیق میں شامل کر دیا جب آپ اس قسم کی توثیق کے یا تجریح کے کلمات دیکھیں تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اصل الفاظ توسیع کے یا تجریح کے وہ کیا ہیں بات سمجھے نا اجمالی طور پر توثیق کے نقل نقل ہو جاتے ہیں تجریف کے بھی اجمالی طور پر نقل الفاظ اجمائی اجتماعی طور پر ہو جاتے ہیں لیکن دیکھنا چاہیے کہ تزیف کے الفاظ سے تجریب تصہیبی تجریبی وہ بھی کن الفاظ کے ساتھ ہے مثال کے طور پر دیکھیے مقدمہ فت باری ہی میں ابراہیم بن منظر کے بارے میں لکھا ہوا ہے معین نسائی جب ہم دیکھتے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تو وہ تہذیب میں خود آفذ لکھتے ہیں کہ نسائی نے لا باساب ہی کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ حافظ ابن حضر نہیں ہے تو کہہ دیا کہ وہ سب ابن لیکن جب عثمان داربی رحمت اللہ علیہ نے امام یحیٰ بن رحمت اللہ علیہ سے یہ پوچھا وہ کہتے ہیں رہے تو ابن معین کاتابہ ابراہیم بن منظر احادیث ابنا وحب احادیث ابن وحب زنان توحا المازی وہ کہتے ہیں عثمان ابن معین نے یہ کہا ہے کہ میں لکھی ہیں روایتیں ابراہیم بن نظر نے ابن باب سے کون سی کتابیں کون سی روایات جو مغازی کے بارے میں ہیں؟ اب یا بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم بن صاحب کی کون سی روایتیں لکھی مغازی کے حوالے سے مغازی کے حوالے سے ابراہیم بن منظر کی یا گونا توثیق یا روایتیں نقل کر کے ذکر کر دی لیکن کیا وس فرمایا ہے یا بن معین نے یہ امر دیگر ہے آپ سمجھے نا فرق یعنی وسو کی پوزیشن کچھ اور ہے اور مغازی کی روایات لکھنا یہ کچھ اور ہے اسی طرح آپ دیکھیے بشیر بن شعیب ہے امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ مجروحین میں لکھتے ہیں کہا کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا اب یہ جرا ہے یا نہیں اسی بنیاد پر مجروحین میں ابن حبان لکھتے ہیں کہ جناب یہ راوی مجروح ہے جب کہ معلوم جو امام بخاری کے الفاظ ہے تاریف القبیر کے وہ کیا ہے تاریخ القبیر میں امام بخاری کے الفاظ ہیں انما کارکن سناتا سناتا دو ہم نے اس کو زندہ چھوڑا ہے دو سو بارہ میں اور دو سو بارہ میں ہم نے ہماری ان کی ملاقات ہوئی ہے پھر اس کے بعد ہماری ان کی ملاقات نہیں ہوئی امام بخاری نے کہا کچھ اور ہے ترقنا کا معنی کچھ اور مفغوم میں لیا اور ابن حبان رحمت اللہ نے اس کو اس طرح ہی معنی میں یہ یہ کہ بڑے سے اس قسم کا مسئلہ ہوا ہے یہ صرف مختصرات میں نقل ہونا ہی نہیں ہوا بڑے کے جیسے میں نے ابن ابھی حاتم سے ابن حبان سے ان سے بھی اس قسم کا تسام ہوا ہے آپ دیکھیے ایک اور مثال دیکھیے معاویہ بن لیا صدفی ہیں معاویہ بن لیا صدفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میزان الاعتدال میں یہ بات موجود ہے کہ امام بخاری نے کہا ہے کہ روا عن ظہری احادیث مستقیم روا عن ظہری قال البخاری روا عن ظہری احادیث مستقیم یہ میزان میں بھی ہے اور یہی لفظ علامہ ہاسمی نے مجموعہ الزوائد میں بھی دکھل کی ہے مجموع الوایت میں بھی علامہ ہاشمی شاگرد ہیں حافظ رحمت اللہ علیہ کے میزان العتدال میں جو تعدیر اور تجریح وہ نقل کرتے ہیں اپنے مجموع مجموعد میں تو وہ اعتماد کرتے ہیں کس پر حافظ زاحی کی میزان العتدال پر اب میزان العتدال میں بھی یہی لکھا ہوا ہے اور اسی کو نقل کر دیا ہے علامہ ہاشمی نے بھی کس کے بارے میں معام بن یحییٰ صدفی کے بارے میں مجموعہ ضوابط کا صفحہ 84 ہے اور جلد نمبر دو ہے کیا؟ کہ روا روا کہتے ہیں کہ ایک بخاری نے کہا ہے امام بخاری نے روا ان زہری سہ مستفیمہ جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے تاریخ القبیر میں کیا کہا ہے سنیے روا ان زہری ربا ان ہو حقل و بنو زیاد احادی سا مستقیم کتاب یہ راوی ہے زوری سے اور اس سے روایت کرتا ہے حقل بن زیاد اس سے روایت کرتا ہے کون حقل بن زیاد اور حقل بن زیاد کی اس سے روایتیں مستقیما ہے بعد راوی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعد راویوں سے اس کی روایت درست ہوتی ہے لیکن وہی دوسرے راوی سے روایت کرے تو اس کی روایت قابل و قبول نہیں ہوتی گویا امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ حقل بن زیاد کی روایتیں جو ہیں محبہ معاویہ بن یا, یا سے جو حقل بن زیاد روایت کرتے ہیں وہ روایتیں کیا ہیں آدیث کیا ہیں مستقیم ہیں لیکن یہاں کیا سمجھ لیا گیا علل اطلاق کہ وہ زہری سے جتنی روایتیں بیان کرتا ہے وہ سب کی سب کیا ہے مستقیم ہے اب دیکھیے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اسی طرح الفاظ کے نقل کرنے میں ایک اور تسام ہوتا ہے دیکھیے ایک لفظ ہے لیسا بالقوی بلکی میں استعمال لیسا بالقوی ایک ہے لیسا بے اسی طرح ایک ہے لیسا سا ایک ہے لیسا بے شکا دن دونوں کی عبارتوں میں بھی فرق ہے مفہوم میں بھی فرق ہے حتیٰ کہ لیسا بال کبھی جو ہے اس کا مطلب یہ کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ اعلیٰ درجے کا اعلیٰ درجے کا کبھی نہیں ہے حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ لیسا بال قبی کی جو روایت ہے وہ حسن درجے سے کم نہیں ہوتی حسن درجے کا وہ رابی ہوتا ہے جب دوسروں کی توثیق بھی اس کے بارے میں موجود ہو تو لیسا بال کبھی یہ اعلی درجے کی جو ہے نا شقاحت اس کی نفی سے مراد ہوتی ہے لیکن لہسا بے قبی سے مراد ہوتا ہے یہ ضعیف ہے لہسا بے قبی سے مراد کیا ہے یہ ضعیف جس طرح شکا سے مراد کیا ہوتا ہے رابی شکا ہے لیکن جب کہ لہسا بے شکا شکا نہیں ہے سمجھے نا لیکن جب کہ لہسا بساتے تو کیا معنی اس سے اعلیٰ درجے کا شکا نہیں الفا حفظ جس کو آپ کہتے ہیں اعلی درجے کا یہ شکا نہیں ہے یعنی لسا بکا اور ہے لیسا بے شکا تن اور ہے لیسا بل کبھی اور ہے لیسا بے قبی اور ہے آپ جب کتابوں کی مرادت کریں تو یہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ لفظ اصل کتاب میں اصل مرجع میں لیسا بل کبھی ہوتا ہے بعد والوں نے نقل کیا ہے لیسا بے قبی زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا سمجھ گیا نہیں الفاظ کے نقل کرنے میں اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ یہاں اصل لفظ کیا ہے لہسا بال قبی بے شفا ہے لیسا بے, ہے،, لیسا بے ہے اور یہ بہت سے مقامات میں ان الفاظ کا اس, اس قسم کا گھپلا ہوا ہے اسی طرح آپ دیکھیں یہ لفظ بھی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ استعمال کرتے فیہ فی فی حدیث ہی نظر اب ان ہر ایک کے مفہوم رہتا ہے فی ہے نظرون یہ جرا ہے فی اسناد ناد ہی نگر جو نہ جرا ہے لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس راوی کی بیان کردہ سند میں جرا ہے اس راوی کی بیان کردہ سند میں جرا ہے بساوقات امام بخاری کتاب الظفا میں با صحابہ کا ذکر کیا ہے کتاب الظفا میں اب دیکھیے کتنی حیران کن بات ہے اور اس میں کہتے ہیں فی حدیث ہی نظر فی حدیث ہی نظر اب اس کا مفوم دو لیے گا. ایک تو یہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ صغار سے آبا میں ہے اور نبی علیہ السلام کا اس سے سما نہیں ہے صغار سے عبا سے آبی ہے لیکن فی حدیث ہی نظر جو نبی صلی اللہ علیہ سے حدیث ہے اس میں نظر کیا ہے سما کی وجہ سے اتصال نہیں ہے یا اس صحابی سے جو پچھلی سند ہے اس سند میں نقد ہے یہ مقصد نہیں کہ صحابی میں کلام ہے یہ مقصد نہیں ہے اجلت جو واقف نہیں ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی اس اسلوب سے وہ جب صحابی کا ترجمہ کتاب دوفا میں دیکھے گا تو حیران ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو پریشان ہوگا امام صحابی بھی جو ہے نا وہ ضعیف ہے جب کہ سیاحا کے بارے میں کیا ہے سیاحہ پر لوہم ادور تو سب عادل ہیں اب امام بخاری ان کو دوفا میں کیوں ذکر کر رہے ہیں آپ دیکھیے حضرت وحث کرنی ہیں نا معروف ہیں مسلم میں ان کے فضائل میں صحیح مسلم میں روایت بھی موجود ہے لیکن امام بخاری نے ذکر کر کے کہا حیفی سناد ہی نظر اب وہاں بھی کیا مراد ہے کہ ان سے جو روایت منقول ہے امام ابن ادی نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ سے یا ابن مسعود سے ان کا ان سے سوا مشکوک ہے یہ نہیں کہ اویس کرنی فی نفسے ہی نکس میں نظر ہے فی نظرے ہی میں فرق ہے فی نظریں ہی جرہ ہے فی اسناد ہی مفہوم نظر اور ہے فی حدیث ہی نظر کچھ اور ہے لیکن یہاں بھی روا الفاظ کے نقل کرنے میں بسا اوقات فی حدیث ہی نظر کی بجائے فی ہی نظر نقل کر دیا جاتا ہے فی اد نظروں کی ہے نظر نقل ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں راوی بالکل ایک کمزور ترین سطح پر چلا جاتا ہے اس لیے اس الفاظ امام بخاری کو کہ ان الفاظ کو بھی سمجھنے کے لیے نقل کرنے کے لیے ضرورت ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ دیکھا جائے کہ یہاں امام بخاری نے امر واقعہ کہا کیا ہے اسی طرح ایک معروف بات ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں منکر الحدیث, منکر الحدیث عام لفظ ہے اور یہ کہتے ہیں روایت حلال نہیں ہے اس سے بھادی النظر میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ منکر الحدیث کون ہے مخلوق ہے منکر حدیث وہ لا وہ حدیث ہو یہی مفہوم ہو رہا لا تلرا لیکن لا تہل روایہ کا مفہوم یہ نہیں ہے یہاں لا تحلو سے مراد یہاں کیا ہے لا تحل کے احتجاج اب روایات یہاں منقر حدیث سے مراد کیا ہے لا تحل احتجاج اب روایات کہ اس کی روایت سے استدلال درست نہیں ہے کیونکہ بعد آبی ایسے موجود ہیں جن کو امام بخاری نے منق حدیث کہا ہے اور ان کی حدیث بھی امام بخاری نے لکھی ہے اس کی حدیث بھی جملہ امام بخاری نے لکھی ہے اور اس کی توجیح پھر یہی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے لا تہرت یہی وجہ ہے کہ حافظ رحمت اللہ علیہ نے فتر میں یہ کہا بھی ہے اور نقل بھی کیا ہے کہ منکر الحدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے امام بخاری کے نزدیک کہ اس سے مراد لا تحلل الحتجاج ابھی کہ اس سے استدلال اور احتجاج درست نہیں ہے یہ علیدہ علیدہ، وہ علیحدہ علیحدہ اصول ہوتے ہیں امام بخاری کے اصول کچھ علیحدہ ہیں امام ابو ذورا کے امام ابو حاتم کے اصول علیحدہ ہیں الفاظ کی امام یاحیا بن معین کے بھی ان کے بھی کچھ اصول مختلف ہیں عام اصلاء سے ہٹ کے لیکن ان کی ان کا علم جس وقت عام ممارثت اور متعلق رہیں گے اس فن کے وہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے آتے رہیں گے یہ وہ ضروری باتیں میں نے جو سمجھی ہیں آپ سے آپ کے سامنے ذکر کرنی وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ اس مل بیٹھنے کو مفید بنائے اور اس فن کو سمجھنے میں ایک دوسرے کے لیے معین معین اور معم اور مددگار بنائے اقوام و رحم علیہ وسلم بحم اللہ ایک سوال ہے کہ قبیلت روایت الشیطان پہ الرسول صلی اللہ علیہ ون خدلاب وکل و افسر پہ روایت من کان اکتاو اکثر من پہ. من روایت بھائی شلاب تو ہم میں یہ جواب دے چکا ہوں شاید جس جی وقت یہ بات ہوئی تھی اس بات کو محبوب نہیں رکھا میرے بھائی نے کہ کتاب کی روایت قابل قبول نہیں ہے شیطان کی بات کو ہم نے شیطان کی بات کے تناظر میں نہیں سمجھا نبی علیہ السلام نے کہا ہے تو ہم نے اس کو سمجھا ہے بات سمجھا ہے نا ہم نے شیطان کی بات کو یا کتاب کی بات کو قبول نہیں کیا بلکہ کس کی بات کو قبول کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ٹھیک ہی ہے کہ کداب ہمیشہ جھوٹ نہیں بولتا وہ کبھی کبھی سچ بھی بولتا ہے یہ میں بات کی وضاحت کر چکا ہوں کبداب کبھی کبھی جھوٹ سچ بھی بول دیتا ہے لیکن کدب کی تہمت اس پر ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی کسی بات کا اعتماد نہیں رہتا اسی طرح جو فواہش الفطا ہے جس کی خطائیں سواب سے زیادہ ہیں تو اس کی ان خطاؤں کی کثرت کی وجہ سے بھی اس کی روایت کو ہو جاتی ہے جس طرح کہ قطاب کی ہے حالانکہ کثرت خطاب میں بھی فوائش الغلط میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ سب روایتیں اس کی غلط نہیں ہوتی لیکن اکثر غلط ہوتی ہیں اکثریت کی بنیاد پر اس کی روایت کو محبود قرار دیا گیا ہے اور بل اور اسی بنیاد پر پھر اس کی باقی روایات کو بھی قابل اعتبار ہے نہیں سمجھا گیا ایک صاحب فرماتے ہیں کہ جرا و تعدیل دونوں ہوں تو کس کو مقدم کیا جائے جرا و تعدیل دونوں ہوں تو دیکھا جائے مختلف صورتیں حرض کر چکا ہوں جرا اگر مفسل ہے تو تعدیل پر وہ مقدم ہے اگر جرا مفسر نہیں ہے تو پھر تعدیل معتدل مطلب ہے اور یہ بھی کہ دیکھنا چاہیے کہ جرا کرنے والا مشدد ہے یا معتدل مطلب ہے دونوں کو دیکھنے کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوگا بعض نے جرا و تعدیل پر مقدم کیا ہے کیا یہ صحیح ہے ہاں یہ تب صحیح ہے جب ذرا مفسر ہو یہ تب ہے جب ذرا مفسر ہو اور ذرا مفسر نہ ہو تو ذرا فل اطلاق قادیل پر مقدم نہیں ہے ذرا و قادین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے اور کون سی کتب زیادہ مفید ہیں جس کا مطالعہ کیا جائے اور کیسے مطالعہ کیا جائے دیکھیے جرا و قادین کے فن کو سمجھنے کے لیے بنیادی کتابیں جو ہے ایک کتاب کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے رفع و تکمیل مولانا ابو الحی لکنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو اس فن میں بہت اچھی کتاب ہے اور اس کی تحقیق کی ہے شیخ ابو غدہ نے اور اس کتاب کو کہنا چاہیے کہ صحت چند مفید بنا دیا ہے سوائے بعد ان باتوں میں جس میں علامہ قوصل رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتیں جو کہنا چاہیے کہ نارواہ ان سے منقول ہیں ان سے ہٹ کے بارحال ایک بہت مفید کتاب ہے رفع والتقمیر مولانا صلی اللہ علیہ اس فن کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے آپ تتنقیل بمعافی طالیب القوسری من العباطین شیخ الدرحمان مولزمی رحمت اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مقدمہ پہلی جلد کا وہ اس سے بھی آپ کسی صورت بھی غفلت اختیار نہ کریں اس فن کو سمجھنے کے لیے یہ علامہ معلمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یہ بھی ضروری ہے تنکیل کا مقدمہ رف و بتکمیل دیکھیں اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا فتر و باری کا مقدمہ اور جس میں انہوں نے رباب پر سی بخاری کے کا پر جن پر نقد ہوا ہے اور اس کے جوابات دیے ہیں جرا و تعداد کی تطبیقی صورتوں کو معلوم کرنے کے لیے یہ فتح باری کے مقدمے کے انتظام کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے کہ انہاؤ شکن میں کی بنیاد سب سے بڑی یہی حافظ ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا فت الباری کا مقدمہ ہے اگر آپ رائے راست اس کو دیکھیں گے تو پھر انہاؤ سکن کو بھی دیکھنے کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی تو بنیادی کتاب ہے ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ اس فن کو سمجھنے کے لیے یہ تمام کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے تہذیب و تہذیب پڑھنی چاہیے میزان العطال پڑھنی چاہیے اسی طرح اب تو شعر و عالم الولا آ گئی ہے اب تو اس سے بھی آگے حاصل نابی رحمتہ اللہ علیہ کی جو تاریخ ہے وہ آ گئی ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ اب اللہ کے فضل و کرب سے وہ ذخیرہ زیور طبا سے آراستہ ہو چکا ہے جس کو ہمارے بہت سے اقابر دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترستی تھیں وہ ڈھونڈتے تھے تلاش کرتے تھے کہ یہ کتابیں موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں ہیں تو کہاں ہیں لیکن اب اللہ کے فن کی طرف سے وہ کتابوں کا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے اور ان کتابوں کی طرف یہ مراحد کرنی چاہیے یہ ایک صاحب نے فرمایا ہے کہ روبامہ واہما اور روبامہ جو دلشر کی روایت وہ تو آپ لے آپ نے بتایا قبول ہوگی جو پتہ چل جائے لیکن ایسے راوی کے بارے میں جس سے پتہ نہ چلے کہ یہ مذکورہ روایت وام والی ہے جلیس والی ہے یا نہیں ہے تو ایسے رابی کا کیا پتہ کیا کیسے کیا ہوتا ہے بھائی میں نے عرض کیا ہے کہ ایسے راوی کا پتہ جو ہے وہ اقتدار سے اور تابل سے ہوتا ہے واہم کا بھی پتہ تقابل سے ہوتا ہے اور اگر وطن میں کوئی نقارت ہو تو وہ نقارت حلیل ہوتی ہے قرینہ ہوتا ہے راوی کی تدلیس کا یا رافی کے روح کا اسی طرح کہا گیا ہے کہ خلط علیہ خلط علی الحادیث اور اختلاط میں کیا فرق ہے خلط علی الحادیث اور اختلاط میں خلط علی الحادیث تو فحش الغلط کے ذمن میں آتا ہے جس پر احادیث خلط ملت ہو گئی ہیں اس نے روایات میں کر دی ہے اور مختلف جو ہے وہ وہ ہے جس کے حافظے اور ذہن میں کہہ اختلاف واقع ہو گیا ہے ان دونوں میں یہ بنیادی فرق رابی عقیدے یا خاص طور پر یہ تاریخ میں ماہر ہے تو اس فر میں کس کی بات قبول کی جائے گی رابی عقیدے یا خاص طور پر یہ تاریخ میں یہ بات میں سمجھ نہیں پایا کیا مقصد ہے جی آپ سمجھیں اللہ اکبر سترا کا حکم واد فرمائیں اللہ اکبر یہ فری مسائل یہاں ہمارے شاید مولانا سلیم صاحب تشریف فرمائے بھائی فطری مسائل مجھ سے پوچھیں جو میرے موضوع کی بات ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ لیں یا کہ یہ مسئلے ہیں تو پھر کسی اور سور مدرس میں آ جائیں گے لیکن آج کی مدرس اسی مسئلے میں ہے واقعہ ایف کے تحت ایک حدیث کے ترجمے کے تحت ایک شیعہ ہوتا پھر یہ پھر وہی مسئلے آتے ہیں کہ اصولی اصولی کا اصول ہے صحابہ سیابہ کلو اصول غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس واقعہ میں حسان بن اور دیگر سیابی سے خطا ہوئی ہے فرمائے اللہ کے بندو وہاں سیابت کلحم عرول ہے لیکن جہاں یہ خطا ہوئی ہے اللہ رک العزت نے ان کی معافی کا تذکرہ کیا ہے یا نہیں کیا yeah. معافی کا تذکرہ کیا ہے بلکہ قد میں جو خطا ہوئی تھی اس خطا میں بھی اللہ تجلال نے معافی کا تذکرہ کر دیا اب یہ کون سا انصاف ہے کہ اللہ تو معاف کر دے ہم معاف نہ کریں اللہ تو معاف کر دے اور ہم اس کو معاف نہ کریں ہم ان کے پیچھے پڑے رہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے تو ہمیں بھی نظر انداز کرنا چاہیے بشکنی پڑھنا چاہیے ہاں جی بعض و ترزین نے امام بخاری رحم اللہ کے مروان بن حکم سے روایت لینے پر اعتراض کرتے ہیں حالانہ کے مروان بن حکم سے بداعت صادر ہوتی ہیں جس کے جیسا کہ وہ عدیث کن کے والی دلی پیش کرتے ہیں جس کے قبضۂ مروان بن حکم سے صادر بھائی مروان بن حکم کے بارے میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کیا مروان بن حکم سے روایت امام بخاری نے یہ سالاتن لی ہے یا نہیں دی آفر رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان تو یہی ہے کہ مروان بن آپ سے اصالہ تن, تن روایت نہیں ہے اشالہ تن مروان سے امام بخاری نے روایت نہیں لی جب یہ پوزیشن ہے تو پھر یہ اعتراض باقی نہیں رہتا دوسری بات یہ ہے کہ میں بدعت کے حوالے سے بات کر چکا ہوں آپ سے کہ بدعت اگر پائی بھی جاتی ہے تو, تو اس کا حکم اس کی بدت کے حد تک ہے اس کی روایت اگر صادق ہے سچا ہے تو پھر اس کی بدت اس کی سچائی کو گہنا نہیں دیتی اعتبار اس کی سچائی کا ہے جس طرح کے ابان چند تبلب کے حوالے سے میں نے آفر بھی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی آپ کے سامنے رکھا آگے فرماتے ہیں موجود یہ آپ کو معلوم ہے جی ٹھیک ہے آپ سچا کے نواز کا ٹائم ہے بھائی نماز پڑھ باقی آپ کی خدمت میں